جس نے کتاب میں مجھ پر دورد پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے سلو علی الحبیب اللہ, تعالی علی محمد اللہ تعالی علی علی علی علی وسلم, علی علی علی وسلم لبیک سلسلہ ہے اور اس سلسلے کے جیسے کہ آپ جانتے ہیں مختلف مراحل مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور اس میں ایک اہم موضوع بھی ہوتا ہے آج بھی الحمد للہ یسل کچھ مختلف براحل ہیں اور آج ہم نے ایک نیا سیگمنٹ بھی سلسلے میں جو ہے وہ شامل کیا ہے آئی ٹی لیول کے حوالے سے ذہانت اس کو نام دیا ہے سیگمنٹ کو انشاءاللہ وہ بھی ہوگا نگران شراء سے ایک لفظ جو ہے وہ ہم پوچھیں گے وہ بھی ان کو بتانا ہوگا مدنی کسوٹی بھی ہوگی بڑی زبردست انشاءاللہ شاء معلوماتی ہوگی اللہ کی رحمت سے اور ایک موضوع پر ہم نگران شراء سے مفصل مدنی پھول بھی لیں گے چاروں بلی گین دعوت اللہ اللہ نے چاہا تو یہاں موجود ہوں گے اور پانچویں نگران شرا چار ہم سوال کرنے والے اور پانچویں آپ بھی سوال کرنے والوں میں شامل ہوں گے نگران شرا سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں کچھ سوال کرنا چاہیں مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع اوپن رکھے ہیں آپ کال کے ذریعے واٹس اپ کے ذریعے میسج کے ذریعے ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں انہیں نمبر پر کال کر کے آپ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں اپنی آرا اپنی سجیشن اپنے تاثرات اپنی اچھی نیتوں کا بیان بھی کر سکتے ہیں عمومی طور پہ میرے مدنی چلے کے ناظرین ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ جو بڑی کامن ہے اور بڑی عام ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص ہمیشہ اپنا فائدہ ہی چاہتا ہے چاہے وہ اسٹڈی کر رہا ہے اس میں بھی فائدہ چاہتا ہے کوئی ہنر سیکھ رہا ہے اس میں بھی فائدے کا طلبگار ہے اگر کوئی تجارت کر رہا ہے تو یقیناً تجارت ٹریڈ یہ بھی انسان پروفٹ کے لیے بینیفٹ کے لیے نفے کے لیے ہی کیا کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں نقصان سے دو چار بھی کر دیتی ہیں دونوں طرح کے معاملات یہ زندگی کا حصہ رہتے ہیں اور واقعی یہ زندگی کا حصہ ہے کبھی دھوپ کبھی چھاؤں کبھی دکھ کبھی سکھ کبھی سردی کبھی گرمی کبھی دن کبھی رات یہ معاملات زندگی میں چلتے ہی رہتے ہیں آج ہم نے جو سلسلے کا موضوع رکھا ہے وہ یہ ہے فائدہ یا نقصان اس پر ہم اللہ نگرانی شرا سے سوالات کریں گے اور آج میں آپ سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گا ہمارے جتنے ناظرین دیکھنے والے ہیں آپ کے ذہن میں بھی کچھ پلان ہوگی آپ کے ذہن میں بھی مستقبل کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی آپ کچھ سوچ رہے ہوں گے کچھ پلان کر رہے ہوں گے اور کوئی کام کرنے جا رہے ہوں گے یا کوئی کام کر رہے ہوں گے اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے نگرانی شرا کا پوائنٹ آف ویو آپ جاننا چاہتے ہیں تو بالکل اٹھائیے فون کال کیجیے آپ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں ان ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسجز کو سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے نگرانے شرح سے جو آج ابتدا میں سوال کرنا ہے وہ یہ بھی کرنا ہے کہ فائدے یا نقصان کا پیرامیٹر کیا ہے فائدہ یا نقصان اس کا مفہوم کیا ہے ایک ایمان والے کے لیے اس کا مفہوم کیا ہے اور جنرل طور پر اس کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں فائدے کو یا نقصان کو اس طرح بھی کوئی بات کریں گے ان شاء اللہ اب یہ ہے کہ جیسے کہ ٹاپک ایسا ہے کہ فائدہ یا نقصان تو گفتگو سے آپ کو یہ مدنی پھول ملیں گے کہ فائدہ کن کن باتوں میں ہے اچھا بس وقت کوئی بات آسانی سے پتہ چل جائے نا تو اس کی اتنی اہمیت نہیں رہتی ہے ٹھیک اچھا جیسے کہ مدنی چینل پر آپ جو آج ہمارا ٹاپک ہے فائدہ تو اس میں آج آپ کو مجھے امید ہے انشاءاللہ شاء اللہ بہت ساری فائدے کی بات پتا چلے گی اچھا جی ایک میں آپ کو ایک شکایت سناتا ہوں وا. کہتے ہیں کہ ایک گاؤں تھا اس میں ایک میلہ لگا گاؤں کے لوگ غریب غریب تو کوئی کرتب دکھا رہا ہے کوئی جھولے لگے ہوئے ہیں تو سب جگہ رش ہے ایک شخص نے جو ایک تختی لگائی اس نے کہا کہ جو مجھے سو روپے دے گا میں اس کو ایک فائدے کی بات بتاؤں گا اب کوئی اس کے پاس جائے نہیں تو بات ہی تو بتائے گا پتہ نہیں کیا بات ہو تو ہم نہیں سن رہا ہے جھولے جھول تھے ہیں یہ کام ہے وہ کام ہے ادھر چلے آتے ہیں ادھر جانے تھوڑا مزہ بھی آ گا اب وہ گاؤں والوں کے لیے سو روپے زیادہ تو ایک کسان تھا تو یار یہ اس کے پاس کوئی نہیں جا رہا یہ پتہ نہیں کیا بات بتا دے تو بھارت وہ اس کے پاس سلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بات کیا ہے وہ بات بتائیے اس کو سو روپے دیتا ہے سو روپے دینے کے بعد وہ کہتا ہے آج کا کام کل پر نہیں چھوڑو بولے بس آپ جائیے بولے اتنی سی بات کہ سو روپئے بولے بس یہی بات تھی کام کی بات ہے یہ فائدے کی بات ہے کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیں اب وہ جب باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے سو روپے تو ضائع ہو گئے اس نے اتنی سی بات بتائی کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو وہ اسی غم میں ڈوب جاتا ہے سوچتا سوچتا سوچتا گھر چلا جاتا ہے اب اس کو نیند نہیں آ رہی تھی سو روپے گئے اس کے اس کو تو بدائے نقصان لگ رہا ہے کیا نقصان ہو گیا لیکن اس نے ایک بات سیکھی فائدے کی کیا آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو تو وہ لیٹا رہا لیٹا رہ بولے جب میں نے اس سے یہ سیکھا ہے سو روپئے میں کیوں نہ اس بات سے فائدہ اٹھایا جائے تو باہر کچھ اناج رکھا تھا کچھ اس کے سامان رکھے تھے جو اس نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ کل کروں گا یہ کام تو چناچہ اس کا اناج جو دانے وغیرہ تھے اس نے گودام میں رکھنا شروع کر دیا جب اس نے گودام وغیرہ میں رکھا تو بہرحال وہ سو گیا جب سویا تو بہت تیز بارش ہوئی بہت تیز بارش ہوئی اور جو دیگر لوگ تھے کسان وغیرہ تھے ان کا اناج وغیرہ جو باہر رکھا تھا گھاس وغیرہ باہر رکھی تھی وہ بھی گئے اور اس نے جو یہ سوچ کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو اور اپنا جو سائڈ کل تک اس کا ذہن یہ تھا کہ میں جو ہے اس کو کل رکھوں گا لیکن جب اس نے سو روپے میں یہ بات سیکھی کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو تو اس کا ذہن بن گیا جب یہ سیکھیے سو روپے میں کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور جو اس نے کل کام کرنا تھا وہ آج کام کر ڈالا تو یہ بھی ہے نا فائدے کی بات سلمان بھائی کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو اور یہاں پر فرمانے امیر السّلہ احمد برکات ملالیہ بھی ہے کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو کل کوئی دوسرا کام ہوگا تو آج کا کام آج کیجئے بہت اچھی بات ہے آپ غور کر لیجئے آپ کے گھر میں بھی اس قسم کا ماحول ہوگا بھائی بل آ گیا ہے اس کو بھرنا ہے تو آج بھر دیں گے کل بھر دیں گے یہ فائدے کی بات ہے اور جب بل لگ کر آیا وہ وقت گزر گیا یا جس دن آخری تاریخ تھی لائن بھی زیادہ رش بھی زیادہ اور آپ لائن میں بھی لگیں گے پریشانی زیادہ ہوں گے بالکل جو بل جمع کروانے کے لیے بیچارے جاتے ہیں اب تو بل جمع کروانے کے یونٹس بھی کافی ہو گئے ہیں آپ کئی ہی ذرائع سے بل جو جمع کروا سکتے ہیں لیکن پہلے وہ جو ایک ہی ذریعہ ہوتا تھا نارمل طور پر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں لوگ لائن میں لگے ہوئے لیکن جال... لائن میں لگے ہوئے ہیں اوپر سے سورج جو ہے یہ اپنی گرمی جو ہے وہ پھینک رہا ہے اور لوگ بیچارے دھوپ میں کھڑے ہیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ کسی کو دھکا لگ گیا یا کسی کا کوئی معاملہ آپ اس میں لڑ رہے یہ معاملات بھی ہوتے ہیں اور بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ آج کا کام کل پر نہ فائدے کی, کی بات آپ کو بس پتا چلی سلسلے کے ذریعے تو آپ بھی کوئی ایسا کام ہے جو کہ آپ نے سوچا کہ کل کریں گے جی اور آج آپ کے پاس وقت ہے تو بھائی آج ہی کر لیں کہ ایسا نہ ہو وہ وقت گزر جائے تو گیا وقت ہاتھ پھر نہیں آتا تو ان شاء اللہ آج کے سلسلے میں ہم آپ کو فائدے کی باتیں بتائیں گے نگرانی شروع آئیں گے تو آپ بس نوٹ کرتے جائیے کیا فائدے کی بات ہمیں پتہ چلی اب یہ کہ آسانی سے پتا چل رہی ہے نا کہ بھائی آپ نے مدنی چینل آن کیا اس کا بل تو آنا نہیں ہے ٹھیک ہے مدنی چینل کا آپ کے گھر میں تو اب یہ آسانی سے چل رہی ہے اب آسانی سے چل رہی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیے یہ کہ لوگ پہلے کہ حدیث سننے کے لیے کتنی میل کا دور سفر کرتے تھے پھر اس کے بعد وہ حدیث سنتے تھے، وہ ہم تک پھر تک کتابوں میں آئی، تو ادھر جائیے نہ ادھر جائیے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ایک عرصے سے اٹکا ہوا ہو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا کیا حال ہوگا ٹھیک ہے آپ کو مسئلہ کا حل نہیں ملا آپ نگرانی شرح سے نگرانی شورہ ماشاءاللہ پوری دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہے نا تو پوری دعوت اسلامی کو چلا رہے ہیں آپ یا بے شمار مسائل وغیرہ آتے ہیں آپ ان کو حل فرماتے ہیں تو اللہ تبار کرنا آپ کو صلاحیت عطا فرمائیے اللہ تبار کا کرنا آپ کو زہانت عطا فرمائیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بات چیت ہوتی ہے اور مدنی چند کے ناظرین آپ بھی دیکھتے ہیں اور جب نگرانی شعر گفتگو کرتے تو باہر نوالا رک جائے یار کیا بات یہی ہے مجھے یاد ہے کہ کال سینٹر میں ہمارے اسلامی بتا رہے ان کو پتا نہیں تھا یہ کونوں سے مدنی چند لگا اور نگرانی شعر کی گفتگو آ رہی تو اس نے بولا یار یہ کون بندہ یار یہ جو بات کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے یار ایسا ہی ہوتا ہے تو نگرانی ماشاء اللہ ایک شخص تھا مدنی بہار کے لئے ڈیل کرنی تھی سود کی بہت بڑی ڈیل تھی بہت بڑی ڈیل تو اب وہ سویا صبح اٹھ کے اس کو دستخط وغیرہ کرنا تھا کوئی سودی نظام تھا اس کو لے کے چلنا تھا کوئی بہت بڑا بزنس تھا جس پہ اس کو دستخط کرنا تھا کا تو نگرانی شورا کا جس نے مدنی چینل لگایا صبح اٹھتے ہیں تو مون اٹھایا تو مدنی چینل لگ گیا تھا کی کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب تو نگرانی شورا کا ٹاپک بھی سوت تھا تو آخر کے دس منٹ تھے تو اس نے جب نگرانی شورا کی گفتگو سنی باتیں سنی تو کہتے نا دل کی دنیا بدل گئی تو وہ جو پہلے اس کی کیفیت تھی کہ آج مجھے جو ہے وہ کانٹیکٹ جو ہے سین کرنا ہے اسے دستخط کرنا ہے اور وہ جو سودھی کام اس میں جو شامل ہونا ہے وہ لاکھوں روپے کی ڈیل تھی اور جیسی اس نے نگاہ شرح کے مدنی پھول سنے تو اس نے اپنے جو پلاننگ تھی وہ الحمدللہ تبدیل کر دی تو فائدہ ہوا نا تو انشاءاللہ بھی آپ کو اور فائدہ نصیب ہونے والا ہے تو آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی برکتیں حاصل کیجئے جی باپ یہاں ایک اور بات بھی ہم غور کریں اگر اس پر تو بعض اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے شاید سمجھنے کی حاجت نہیں ہے یا مجھے شاید کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے میں بڑا سمجھدار ہوں جہاں دیدہ ہوں دنیا دیکھی ہے بڑا وسیع تجربہ ہے کاروبار کرتے ہوئے عرصہ بیت گیا ہے بچے ہمارے جو ہے وہ بڑے ہو گئے ہیں بال جو ہے وہ دھوپ میں سفید نہیں کیے تو بال بندہ اس خوش کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا تجربہ کار ہوں اور وہ اس بنا پر بہت ساری کام کی اور فائدے کی باتیں جو ہوتی ہیں ان کو سننے سے بھی محروم رہتا ہے صحیح اور اگر سن بھی لے تو ان پر فائدہ جو ہے وہ فائدہ اس کو نہیں مل پاتا کیا, کیا بات کیونکہ ہے کیونکہ وہ ان کو درخورے اتنار ہی سمجھتا چناروں پر عمل کرنے کو وہ ویلو نہیں دیتا, دیتا وہ خرگوش والی مثال ہوتی ہے خرگوش کو بھی یہ تھا کہ خرگوش کچوے کی دوڑ کی جو ہے بڑی مشہور ہے کہانی تو خرگوش کو یہ تھا کہ میں چرانگے لگاؤں گا چار اور یہ کچھ کہاں آہستہ آہستہ کیونکہ چال پہ چل رہا ہے یہ کہاں مجھ سے مقابلہ کرے گا کہاں جو ہے پہنچے گا لیکن لکھنے والوں نے لکھا یہی کہ کچھ جو ہے وہاں پر پہنچ گیا جب خرگوش تھا داد رکھ کے نیچے سو رہا تھا تو اس سے بھی ایک بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اکلے کل نہ سمجھے ٹھیک ہے اور اپنی ہی رائے کو بہتر اور سپیرئر نہ سمجھے اللہ تبارک وطا نے قرآن کریم قرقان حمیر کے ارشاد فرمایا ہے ولا تزکو ان اپنے آپ کو ستھرا اور پاکیتا مطلب اس طرح سے وہ نہ سمجھو اس طرح بعض بندے بولتے ہیں نا ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے باتیں تو یہ وہ ہم لوگوں کو سکھانے والے ہیں ہم تو دوسروں کو بتانے والے ہیں یہ سمجھ لیں سب سے پہلے ایک بندے کے اندر صفت ہونی چاہیے صفت ہونی چاہیے بڑی پیاری وہ ہے ول لل مالکل جبار اللہ क्या تبارک بطالہ کا ہے یہ کیا دعا ہے کوئی حضرت میں ہوں یہ ایک صفت ہے خوبی ہے اس کا نام ہے کہ انسان اللہ تبارک ودالا کا آجز اور مسکین بندہ بن کے رہے اور یہ ہی نہ سمجھے کہ میں ہی سب کچھ ہوں بلکہ جو سمنے بندہ بات کر رہا ہے اس کی بات کو بھی غور سے سنے کیونکہ بعض اوقات باپو ہمیں بہت سارے لوگ بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں جانے شرا حفظ اللہ تعالیٰ نے عید قربان اسپیشل سلسلہ کیا مجنی کے ناظرین نے دیکھا بہت زبردست سہ تھا خصوصی بھائیوں کے ساتھ نگران شدہ کے الفاظ یہ تھے کہ یہ جو خصوصی استعمال بھائی یہ ہمیں سکھا رہے ہیں سبحان اللہ اور آپ نے تو جہاں تک ارشاد بنوایا کہ یہ ہمیں آئینہ ہی دکھا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھ پاتے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے یہ دیکھیں گے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے بے چارا اور کلی کی باتیں وہ جو سکھا رہے ہیں نا تو جب مدنی میں ہو رہا تھا تو امیر سنت جو ہے فرما رہے کہ برما پہ داولس بھی ان اللہ ان کی مدد کے لیے اور جاری بھی ہے تو پھر دنیا بھر سے مدد کی جائے اس قدم کی گفتگو چل رہی تھی وہ جو دیوانہ ایک ساتھ بیٹھا ہوا تھا کل ہمارے تو میں جب آیا ان کے ساتھ بیٹھا برابر میں تو وہ نا وہ اپنی لینگویج میں کچھ بول رہا تھا اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بول کیا تو پھر اس نے موبائل میں نا لکھ کر بنایا پچاس اچھا وہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ یہ کہہ کیا تو پھر اس کے بعد جو اس نے پچاس کا نوٹ نکالا اور کہا کہ یہ برما کے جو لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے میں دے رہا ہوں نہیں کیسی اس نے سمجھ میں آ رہی ہے اصل تو یہی سمجھ رہا ہے سکھانے والے بہت سارے سے شرا کی آمد ماشاء اللہ میں زیارت کر رہا ہوں مدینہ ہال میں تشریف لا چکے ہیں ان کچھ ہی دیر میں آن اسکرین ہوں گے آپ بھی دیکھیں گے آپ کال کر سکتے ہیں آپ میسج کر سکتے ہیں اپنی کوئی پلاننگ اپنا کوئی آپ کا وے آف لائف ہے جس میں آپ جو ہے وہ گزر رہے ہیں یا اسے سفر کر رہے ہیں اور یا آپ کسی چیز کو اپنے لیے بینیفیشل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بلا شورا شرح اللہ تعالی کا سانس آپ جاننا چاہتے ہیں نگرانی شورا کس طریقے سے اس بات کو دیکھتے ہیں آپ کال کیجئے میسج کیجئے انشاءاللہ شاء آپ کی کال کو اور آپ کے میسجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے ایک ایمان والے کے لیے ایک فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے اس کی تائین کیسے ہوگی یہ متعین کیسے ہوگا کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے کیا میں جس میں اپنے لیے فائدہ سمجھ رہا ہوں اس میں अच्चारा فائدہ ہے بھی یا نہیں تو یہ انشاءاللہ ہم نگرانی سے پوچھیں گے تشریف لا چکے ہیں ماشاء اللہ مرحبا مبارک چاہتا ہوں مرحبہ سغیر تبارک آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے اور سلامتی اطاف فرمائے فائدے اور نقصان کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے فائدے یا نقصان کا ایک تعین ہو جائے کہ فائدہ کیا ہے اور کس میں ہے نقصان کیا ہے اور کس میں ہے پھر ہم بات کریں گے کہ فائدہ ہے یا نقصان ہے الحمدللہ رب والصلاة والسلام للہ سید المرسلین اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا اجازت دی اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور جن چیزوں سے روکا اور منع کیا اس میں نقصان ہی نقصان ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک مذہبی پرسپیکٹو سے بات ہوگی نا جی میں مذہبی آدمی ہوں آپ صرف ایک ہی جو ہے وہ جہد پر بیان کریں گے اگر ایک ہی جہت کو بیان کریں گے بات ایسی جہتیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک ہی اگر پکڑ لیجیے تو ساری جہتیں صحیح ہو جائیں جی یہ بھی آپ نے ٹھیک بات کہی ہے سوچنے کا انداز ضرور لوگوں کا اپنا اپنا ہوتا ہے اور ایک شخص کو ایک کام کے اندر ایک بات کے اندر نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے دوسرے کو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے آپ آپ سے کوئی بھی بات بندہ کرے تو اس کو تو پہلے سے ہی اندازہ ہوگا یار میں ان سے یہ بات پوچھوں گا تو یہ بتائیں گے کہ اس میں نقصان ہے یہ بات ان سے پوچھوں گا تو یہ بتا دیں گے کہ اس میں فائدہ ہے ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس کا اپنا انداز ہے وہ اس کو فائدہ یا نقصان کے حوالے سے سوچ رہا ہے ایسی صورت حال میں کس پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے اور کیوں ترجیح دینی چاہیے جیسے آپ یہ موبائل کا استعمال ہے سلسلے کے دوران آپ خیال فرماتے ہیں کہ اس کا نقصان ہے میں کہتا ہوں نہیں بڑا فائدہ ہے اس کا تو اب ہم ان دونوں چیزوں میں سے آپ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نظر سے نقصان ہے میری نظر سے فائدہ ہے اب ان دونوں چیزوں میں سے ہم ترجیح کس کو دیں گے اور کیوں دیں گے کس ویو کو ترجیح دینی چاہیے ج... لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اقل عقل عطا کی ہے جی اور اس کو فائدہ اور نقصان کو سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے جی تو اگر بات صحیح سمجھانے والا ہو کہ بھئی کس چیز میں فائدہ ہے کس چیز میں نقصان ہے کیونکہ نقصان بیان کرنے کے کئی پہلو ہوتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کر رہے ہیں تو جو چیز آپ سن رہے ہیں وہ سن نہیں سکیں گے جو چیز ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم سمجھ نہیں سکیں گے آپ کی توجہ بڑھتی رہے گی اور بولتے ہوئے آپ سے غلط الفاظ نکل جانے کا امکان ہے اور یہ آپ کی بار بار توجہ بانٹتا رہے گا لہذا بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کو اس وقت اپنے پاس نہ رکھیں اور جب اتنے نقصانات بیان کر کے بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا کہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ سمجھتا کریں سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں یہ تو ہمارے ایک سپیسیفک سچویشن کے بارے میں ہوگا نا جب سوال پرٹیکولر پوچھا جائے گا تو جواب بھی پھر اسی حساب سے ملے گا نا یہ تو میں نے مثال کے طور پر ایک بات کھی تھی یعنی آپ مجھے ایک بات یعنی اب میرا جو سوال ہے پوچھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے دو آراہ ہیں ایک رائے میری ہے ایک رائے عابد باپو کی ہے عابد باپو کی رائے میں اس کام میں نقصان ہے میری رائے میں فائدہ ہے میں کس کو ترجیح دوں اس میں پھر استخارے بھی آتے ہیں جب دو پہلو سامنے ہوں جی. اور دونوں پر عمل کرنا شرن جائز ہو جی. اور میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں کون سی طرف جاؤں جیسے جی. باتوں کا رشتہ آ جاتا ہے بچی کا جی. تو دو رشتے آ گئے ہوتے ہیں بھائی کون سا رشتہ قبول کریں یا جی. ایک رشتہ آیا تو بھائی یہ رشتہ کریں یا نہ کریں اس طرح کاروبار کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کروں یا نہ کروں تو پھر اسی صورت میں استخارہ بھی کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو مشورہ کہا گیا سبحان سبحان اور صحابہ کرام علی مردوان کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استخارے کی زبردست ترغیب عطا فرمایا کرتے تھے اس میں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی یہ اس کو کہتے ہیں یہ فرسٹ اوپینین ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سیکنڈ اوپین ہے جو آپ کہہ رہے ہیں دو اوپین سامنے آئے ہیں مگر دونوں کی جہتیں دونوں کی سمتیں الگ الگ ہیں تو پھر فیصلہ کرنے والا وہ تھرڈ اوپینین کی طرف بھی جاتا ہے جنہیں تیسرے اوپینین کی طرف جاتا ہوں ہو سکتا ہے کہ تیسرا اوپینین جو آئے گا تو وہ کسی کی طرف وہ دو ہی اوپین ہو جائیں گے صحیح تو وہ اکثریت کی طرف چلا جائے گا پھر اپنی عقل کو بھی استعمال کرے گا اللہ تعالی سے دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے خطا سے خطاش سے بچائے اور اسے خیر عطا کرے اور شر سے بچائے پھر کرے گا پھر دیکھئے انسان سوچ سمجھ کر ہی فیصلے کرتا رہتا موومنٹ لیکن اصل میں کام ہو جانے کے بعد بسا پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا ٹھیک تو وہ بھی بر وقت پتہ چلنا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا بعد اوقات وقت لگتا ہے مثال کے پر کسی نے شادی کی شادی کی برت سوچ سمجھ کے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد پتا چلا کہ یار سوچا تو کچھ اور تھا نکلا کچھ اور ہے صحیح. تو بظاہر اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میرا فیصلہ شاید غلط تھا لیکن عموم ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کے فورن بعد سچویشن کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی سچویشن ہاتھ میں نہیں آ رہی ہوتی لیکن تھوڑے عرصے کے بعد دو سال تین سال یہ میں اپنے مدی چر کے ناظرین کو بھی یہ بات ارض کرتا چلوں خصوص میرے جو نوجوان اسلامی بھائی ہیں جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں میں ان کو خاص طور پر ارض کروں کیونکہ اس وقت طلاق کا رشو بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے تو میں یہ ایک مدنی پھول ارض کرنا چاہ رہا تھا بازی نہ کریں. وقت لگتا ہے سال دو سال تین سال لگ جاتے ہیں. وقت ہے وقت دیا کریں ایک دوسرے کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو اپنے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں دعا کریں ضبط کریں صبر کریں نیکی کی دعوت دیں دونوں میں اگر خرابیاں ہیں تو دونوں میں کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی اچھائیوں کی طرف نظر رکھیں اور برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کے گھر میں ایسی عورت آ ہے جو اصلاح جو چاہتی ہے تو آپ کے لیے تو ایک موقع ملا حدیث سے پارک میں آتا ہے کہ تیری وجہ سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو دنیا اور جو کچھ اس میں سب سے تیری لئے بہتر ہے تو گھر کے اندر اگر بیوی بی بی مل گئی ہے کہ جس کے اوپر نیکی کی دعوت دے کر آپ ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو گھر کے اندر ثواب کمانے کا ذریعہ موجود ہے اور اگر بیوی بی بی کو ایسا شور مل گیا ہے کہ جس کے بعد دن رات کوششیں کرتی رہے حکمت عملی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ نکی کی دعوت کے ساتھ اس کو گھر بیٹھے بیٹھے نکی کی دعوت دینے اور ثواب کمانے کا موقع ملا ہوا ہے آسانی سے آپ یہ باتیں گرتے چلے جا رہے ہیں میرے آقا جن کے یہاں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں وہ بےچارے آپ کبھی ان کو دیکھیں وہ ایسی مردگی کیسی کی ایک ہے کو فریج ہونا پڑے گا نا مسئلہ یہ دونوں, دونوں بنے ہوئے چولہے کے دونوں برنر بنے ہوئے ہیں دونوں نے اپنے اندر آگ اور گیس بھری ہوئی ہے تو تو پھر ایک آگ تو دوسری آگ کو تپیش ہی بھرائے گی نا کچن کے اندر خالی ف... وہ ہی تو نہیں ہوتا نا چولہا کچن میں فریج بھی تو ہوتا ہے بھائی فریج فریج جب بھی گولو اندر سے ٹھنڈا کی دیتا ہے چولہا جب بھی گولو اندر سے گرمی دیتا ہے ایسی بات ہے مطلب ایک کو تو مطلب کہ کل سیکٹر میں جانا پڑے گا نا اگر اس کا یہ ذہن ہے کہ نہیں میں نے اس کی اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ کی حضور سرخر ہونا ہے ثباب کمانا ہے اور میں نے یہ مطلب کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے فائدہ بھی اسی میں ہے مطلب یہی ہوتا ہے پھر ایک اسٹیج آتا ہے کہ جب آدمی سمجھ لیتا ہے کہ حقوق ادا نہیں کر پائیں گے اللہ کی نافرمائے سے نہیں بچ پائیں گے تو پھر الحد کی صورتیں اور بیان کی گئی ہیں تو مصر اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ فوراً ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے کہ نقصان ہو گیا غلط فیصلہ ہو گیا بعض اوقات آدمی ایک ڈیل کرتا ہے اس ڈیل میں اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ایون کہ ہمارے ہمیں میمن کمیونٹی کا ہمارے یہاں بزنس کے اندر یہ بات ہمارے بڑے لوگ پرانے سمجھاتے رہتے ہیں کہ کاروبار جب بھی آپ کریں گے نا فرسٹ پہلا سال یہ نقصان ہوتا ہے اچھا دوسرا سال برابر ہوتا ہے تیسرا سال آمدنی شروع ہوتی ہے اب تین سال تو پی پی آمدنی شروع کرنے میں لگتا ہے آدمی پہلے سال میں انویسٹمنٹ کرتا ہے کیونکہ پہلے سال تو آپ کے ڈیولپمنٹ کوسٹ بھی تو ہے نا پہلے سال تو اب ڈیولپمنٹ کوسٹ ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہے ایک چیز مشہور ہو رہی ہوتی ہے گاہ آ رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ فیکٹر بھی چل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک انویسٹمنٹ ٹریٹ کی, کی جاتی ہے دوسرے مہینے اس مہینے آپ اپنی باتوں کا ڈیولپمنٹ کوسٹ نکال رہے ہوتے ہیں اس کو جو بنانے میں آپ نے جو پیسے خرچ کیے اس کے بعد آہستہ آہستہ برابر کر رہے ہوتے ہیں دو سال لگتے ہیں کہ یہ سب لیبل سیبل کرنے میں تیسرے سال بساؤ کا اقدار آمدنی شروع ہوتی ہے تو جو لوگ سال ڈیڑھ سال میں گھبرا کر بند کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک نقصان کرتے ہیں کیونکہ وہ کوسٹ بھی گئی نفع بھی گیا ڈیولپمنٹ کوسٹ بھی گئی انویسٹمنٹ بھی چلی جاتی ہے یہ سمجھانے میں سمجھاتے یہ کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ جس میں حرف آخر ہے ٹھیک ہے جی حضور فائدہ یا نقصان ہمارا آج کا موضوع ہے بات دوں گا ایٹی ٹیوڈ ہوتا ہے کہ آپ ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں تو وہ ملاقات نہیں کریں گے نہیں کریں گے ہاں جی آپ فون کریں گے تو وہ فون اٹینڈ نہیں کریں گے آپ ٹائم مانگیں گے تو وہ ٹائم بھی نہیں دیں گے کہ بھائی مصروف ہیں اور اس میں جو ہے وہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ اپنی اہمیت کو جو ہے بندہ اجاگر کر رہا ہے کہ میں کوئی فارغ آدمی نہیں ہوں یا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے تک رسائی جب آسان ہے بندہ اپنی اہمیت اپنے جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے ان ساری چیزوں کو یوٹیلائز کر کے استعمال کر کے آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ باتیں یا یہ رویہ یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے دیکھیے ایسے اہمیت تو ہو جاتی ہے عمال و اپنے سلمان بھائی اگر کوئی ٹائم نہیں دے رہا جی کوئی فون اٹینڈ نہیں کر رہا کوئی آپ سے ملاقات نہیں کر رہا جی تو یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ اپنی اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے آر حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ فتح و رضیہ شریف میں فرماتے ہیں کہ اپنی مشغولیات بیان کر کے گئی یہ وجہ ہے کہ میں کہیں نہیں جا سکتا جنہیں اس کا تکبر کا نام دیا گیا جبکہ ایسا نہیں ہے تو ایک مصروف آدمی جو ہوتا ہے نا یہ آپ کا فون اٹھا لے مصروف آدمی آپ کو فون کر کے ٹائم دے دے یہ ضروری نہیں ہوتا انسان کی اپنی زندگی کی مصروفیات ہوتی ہیں اگر کوئی اچھا یہ تو ایک, سے ایک ہو گیا جس میں ہمیں اس نے قائم رکھنا ہے دوسرا یہ ہو گیا کہ اگر واقعی کو اس طرح کر رہا ہے اور اپنی امپورٹنس اس انداز پر ظاہر کر رہا ہے, ہے فارغ اور اس کے پاس کوئی مطلب اپنے بولتے یار کیا فارغ کیا مصروفیت ہے جا کر یہ فلاں کھیل کھیل رہا ہے پلاں تو یہ بھی تو مصروفیت اس نے رکھی ہوئی ہے نا اگر اس مصروفیت کا اس کو دنیا خوات کا فائدہ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ میٹر ہے ایک شخص بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے نہیں کچھ نہ پڑھ رہا ہے نہ لکھ رہا ہے نہ سمجھ لیکن یہ بھی دیکھنے میں فارغ ہے اصلاً وہ فارغ کوئی ضرور نہیں ہوتا بعدوں کا دماغ کے اندر سو قسم کے کام چل رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہوتا میں ملو یا نہیں بس بساوق انسان کے ساتھ ایسی ہم سب کا اس بات کا تجربہ ہوگا انسان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور مزاج میں اس قدر اس کی وہ ایک حرارت ہوتی ہے کہ وہ اپنی سمجھداری سے خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے یار اس وقت کسی کا میرے قریب درست نہیں ہے کوئی بھی ہاتھ لگائے گا تو بےچارا خود ہی جل جائے گا تو ایسی صورتحال میں بھی بعدوں کا ٹائم نہیں دیتا لیکن ان تمام طرح چیزوں سے اگر آپ نکل جائیں اور صرف, صرف صرف اس لیے ٹائم نہیں دیتا یا ٹائم, دو... ٹائم نہیں دوں گا تو میرا بھاؤ بڑھے گا हلی, हلی. تو یہ جو آرٹیفیشل یہ اس کو کہتے ہیں مصنوعی شخصیت हلی. تو مصنوعی شخصیت تو پھر خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں کرے اب آپ کو لگے گا ہاں یار بڑا کام کا بڑا نہیں ہم کو لگ گیا لیکن وہ دیکھیں دلوں میں اہمیت اللہ پیدا کرتا ہے اللہ بندے کا نہیں ہے کمال اگر خالی خالی آدمی اپنی اہمیت بیان کر رہا ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہ آئی تھی نہ آئی ہے نہ آئے گی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی کہتا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے تو سے بات کر لیتے تھے تو ایسا نہیں ہے اپنی امپورٹنٹ خود بنانے کے بجائے آپ اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے اچھے کاموں میں موصول رکھیں اور اس کو میں صبح ہی منی رات کو ہی میں یہ اوقات کار کے برباد ہونے ضائع ہونے اور اس طرح کی چیزوں پر پڑھ رہا تھا کہ آدمی اپنے ٹائمنگ کو اور اپنے اوقات کو کس طرح محفوظ کرے اور وہ کون سے کام ہیں جس کے کرنے سے آپ کے اوقات کار درست گزرتے ہیں اور کون سے کام ہیں جنہیں پڑ جانے سے یا وہ کون سی عادتیں ہیں صرف کام نہیں ہوتے وہ عادتیں ہی ہوتی ہیں جیسے نہیں اٹھتا بھائی یہ عادت ہے وقت ضائع کرتی ہے وہ کوئی کام نہیں ہے الارم لگایا تھا اس نے بارہ بجے کا وہ بج بچ کے الارم بھی مس ہو گیا ہے صحیح اور وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں ہے تھا آدھا پونا گھنٹہ آنکھ کھل گئی ہے لیکن وہ کروٹیں بدل رہا ہے بستر کے بعد پڑے پڑے تو پھر وہی عادتیں بہت برباد کر رہی ہوتی ہیں یہ ہے کہ جیسے اٹھ گئے لیکن اٹھے نہیں تو ح صاحب یہ بتائیں جیسے ماشاءاللہ اللہ آپ مدنی مشورے بھی ہیں اسلام کے مسائل وغیرہ بھی سنتے ہیں بس وقت یہ ایسے مسائل سامنے آ جاتے ہیں کہ بندے کا جو مونڈ ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے کیا خراب ہو جاتا ہے مونڈ جو ہے اس کا خراب ہو جاتا ہے یعنی کہ گفتگو کرنے میں اب دوسرے جس کو وقت دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ایسا مزہ نہیں آئے گا جس ایک بہت اچھا منہ لے کے بیٹھا تھا ان کے ساتھ یہ بہت اچھی گفتگو ہوگی ان کے مسائل سے انہوں نے بسو کا ایسی بات آ جاتی ہے دل میں ایسی بات چپ جاتی ہے اب وہ مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا بس وقت ادھر بیٹھنے میں بس یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے جائیں اور جس کو دوسرے کو ٹائم دیا ہوتا ہے نا ادھر یہ سارا جو اپنا ایک ذہن لے کے بیٹھا تھا ذہن الجھ گیا اب میں دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں اب ادھر جب میں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں تو ادھر وہ بات ہی نہیں آ رہی ہے وہ مجھ سے بڑی توقع لے کر آیا تھا کہ مسکرا کے ملیں گے یوں پیار و محبت ہوگا لیکن وہ انداز آئی نہیں پا رہا تو آپ کے ساتھ بھی اس قسم کا معاملہ ہے کہ ماشاءاللہ کہ آپ مدنی مشوروں میں بس اوقات کو ایسی بات دل میں چبن کر جاتی ہے درد ہوتا ہے اور پھر دوسرے جو اسلائی بھائی ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اب یہاں پر بیٹھ کر جو ہے اس قسم کا ماحول کچھ ہے اس قسم کا بھی کہ ادھر بیٹھے تو یار مزہ نہیں آیا پھر ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اب وہ کیا بات کریں گے ان سے انسان ہے اس کے اندر کوئی بٹن تھوڑی لگے ہوئے ہیں دیکھا نہیں ہے آپ دیکھیں جو بات ہے وہ تو ہے نا اب جو ہے اب پھول ہو اس میں سے خوشبو آ رہی ہو تو میں بولوں یار یہ خوشبو نہیں آ رہی اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا ایک کھانا ہے اور وہ ذائقے دار ہے اب میں بولوں یار بے مزہ پھیکا تھا کھانا ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے موبائل ہے موبائل میں بیلنس ہے اب میں بولوں یار بیلنس تو ہے نہیں اس میں کیا کرے تو جو ہے وہ تو وہ تو ہے بالکل ہے یہ بالکل ہے آپ یہ بتائیں نہیں آپ نے جو فرمایا ہے وہ صحیح فرمایا ہے کہ جس طرح بندہ آپ سے وہ اوپر سے جتنے اوپر سے وہ آ رہا ہوتا ہے آپ بعض اوقات وہ نہیں اس کو ویسی ٹون میں جواب نہیں دیتے اور ہی آتا تو میں بول پر نظر رکھتا ہوں کیا اس کا کیا فائدہ بپو آپ انشاءاللہ آئیں گے آخر کیوں نہیں آپ مطلب جس بندے نے جس لہجے میں بات کی ہے آپ اس کو کم از کم اس کے اتنے لہجے میں تو جواب دیں اوپر نہ جائیں کم سے کم برابر برابر تو کیا اس کا نقصان یعنی اگر جس الفاظ میں جس روٹ انداز میں آپ سے بات کی گئی ہے آپ بھی اگر اتنا ہی برابر برابر کر دیں کیا نقصان ہے میں کیا چاہ رہا ہوں گا؟ دودھ کو باہر نکلنے دوں یا دودھ کو اندر بٹھا دو چلنا ہونا کیا جائے اگر دودھ ابلے ابل کے باہر آ رہا ہو تو آپ کی خواہش کیا ہوگی کہ دودھ ضائع ہو جائے یا اندر ہی رہ جائے بند کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس میں پھول میں بھی وہی کام کر دودھ کو ضائع کرنے کا کیا فائدہ اللہ یعنی اس سے یہ مدنی پھول سیکھنے کو ملا میرے مدنی چل کے ناظرین کہ در گزر میں اف میں اس میں فائدہ ہے اور جس انداز میں کوئی آپ, آپ یہ بات صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ کی پیاری, اکرام، اکرام کی پیاری سیرت ہے ہمارے صحابہ کرم ولی کرم کی پیاری سیرت ہے میں تو یہ کہوں گا اللہ کرے کہ اس سیرت کا فیضان نصیب ہو جائے, محمد جائے محمد کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا سلوک کرتا ہے تو آپ کا جواب جاریانہ ہوگا تو دیکھیں کبھی بھی جاریانہ انداز میں آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا انداز جارحانہ نہیں ہونا چاہیے حکیمانہ ہونا چاہیے مدب ہونا چاہیے اور مشفقانہ ہونا چاہیے भान भान भान भान اللہ اللہ اور اگر ایسی صورت حال نہ بن پائے بشی تقاضے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی یا ناراوا سلوک کرتا ہے تو بساؤ کا نہیں قابو کر سکتا بندہ اور اس وقت وہ مشتقیل ہو جاتا ہے لیکن اگلے لمحے پھر آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ مجھے کم از کم اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو پھر آدمی معذرت بھی کر لے ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کر گزرتا ہے پھر آدمی معذرت کر لے گے ٹھیک ہے آپ کا اندازہ کرتے درست نہیں تھا لیکن مجھے فی الحال آپ کے اس انداز پر یہ جہرین انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا میرا منصب نہیں ہے کہ میں یہ کروں ایک اور ایک اور سوال حضور یہ ہے کہ جیسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے آ, اس میں ہر ذمہ دار یہی چاہتا ہے کہ مدنی کاموں میں فائدہ ہو میں اگر ڈویژن ذمہ دار ہوں میں چاہوں گا میری ڈویژن میں جو میرا شعبہ ہے اس میں جو ہے وہ فائدہ ہونا چاہیے نقصان مدنی کاموں کا نہیں ہونا چاہیے یوں اگر میں کابینات کا ذمہ دار ہوں تو میں چاہوں گا کہ میری کابینات میں مدنی کاموں کا فائدہ ہو اب یہ سوچ کر بعض اوقات بندہ ایسے قدم کبھی کبھار اٹھا لیتا ہے جو مدنی مرکز کے رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں ان سے ٹکرا رہا ہوتا ہے سامنے والا تو یہ سمجھ رہا یار اس میں بڑا فائدہ ہوگا بہت زبردست کام ہو جائے گا مدنی مرکز کا دیا ہوا طریقہ کار جو ہے وہ دوسرا ہے تو اب آپ بتائیں کہ فائدہ اور نقصان کس میں ہے بندے کی سوچ میں ہے یا مدنی مرکز کے دیے طریقہ کار میں جب مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں نقصان ہو جائے گا اپنے سلمان بھائی جب ہم کسی تنظیم سے وابستہ ہوتے ہیں تو ہماری سوچ اور سمجھ تنظیم کے اصولوں کے تحت آتی ہے آپ نے ایک تنظیم لی دیکھیے کئی نہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ابھی تو شروع کیا تو ایک تعداد جو کسی تنظیم میں نہیں آتی ٹھیک ہے وہ آزاد ہے تنظیم آپ نے کیوں کو بھول گئی کیوں آپ نے تنظیم میں نے دعوت اسلامی ایک تنظیم ہے نظم کے ساتھ تنظیم ایک نظم کے ساتھ چلتی ہے اصول اور ڈسپلین کے ساتھ چلتی ہے تنظیم ملی ہے ٹھیک ہے آپ نے تنظیم کو اختیار کیا جی. کیوں آپ نے اس کے اصول اور اس کے طریقہ کار کو اختیار کیا جی. میں دعوت اسلامی والا ہوں جی. یعنی میں دعوت اسلامی کے اصول اور اس کے طریقہ کار کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے والا ہوں آپ جی. کی سوچ نے یہ بات قبول کر لی کہ میں تنظیمی اسلامی بھائی ہوں میں دعوت اسلامی والا ہوں اب جب آپ کی سوچ دعوت اسلامی کے اصول اور تنظیم اور اس کے طریقہ کار کے تحت آ گئی اب جب آپ کی سوچ اس سے ٹکرائے گی نا تو وہاں آپ کو رکنا پڑے گا سوچ تو پرواز کرتی ہے سوچے پرواز کرتی ہیں سوچے دماغ تو سوچے گا ہی نا لیکن, لیکن جب آپ سوچیں گے تو سوچ کے آپ اپنے خیال کو اپنے مشورے کو اپنے ارادوں کو یا جو کرنا چاہتے ہیں اس فیل کو آپ تنظیم کے اصولوں کی ایکس مشین میں ڈالیں گے جب وہ نکلے گا تو ایک رپورٹ گی کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر رزلٹ آتا ہے نہیں کرنا تو آپ سمجھ جائیں کہ نہیں کرنا میری سوچ میرے تحت کر دیے تحریک کے اگر ایسا نہیں سوچیں گے اور آپ کہیں گے نہیں جو میں سوچتا ہوں یہ غلط نہیں ہے تو نہیں ہوتا بعدوں کا غلط آپ جو سوچ رہے ہیں یہ غلط ہی وہ ضروری نہیں ہے مگر آپ کا طریقہ کار یا آپ کی تنظیم کے اصول کے تحت نہیں آتی یعنی تنظیم کا ایک ایسا ہوتا ہے کہ ناجائز کام نہیں کرے گی کیا ہر جائز کام کرے گی ضروری نہیں بس یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ٹھیک ہے یعنی میں جو سمجھ رہا ہوں وہ میرے نزدیک ہے لیکن مدنی مرکز بھائی آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ وہ درست ہو لیکن تنظیم کے طریقہ کار میں وہ چیز نہیں آتی تو طریقہ کار پر دے اپنے یہ بندے بھی اپنے جو طریقہ کار بنانے والے وہ بھی تو انسان ہی گے کوئی بات نہیں میری بھی مان لی کیا ہو جائے گا جب دعوت اسلامی شروع ہوئی امیر سنت مدر علی جب دعوت اسلامی لے کر چلے اس کو تو کئی چیزیں نہیں تھیں اصطلاحات نہیں تھیں ہر کئی چیز نہیں آئی ہے طریقہ کار نیا آیا ہے انداز نیا آیا ہے بہت ساری چیزیں نہیں آئی ہیں ہمارا یہ جو لمبا جو پہنتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے نہیں تھا یہ آیا ہے تو کوئی ایسی چیزیں ہوتی لیکن ہر ایک کا ہر مشورہ ہر ایک کی ہر بات وہ قابل قبول ہو جائے یہ ضرور نہیں ہوتا اس لیے مشورے دیے جاتے ہیں سے ہم بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھے یہ بات تو ہم نے آٹھ سال پہلے کہی تھی اس وقت تو سنی نہیں ہے تو مان لیتے ہیں اس وقت تو آج آٹھ سال ترقی کر لی ہوتی نا آپ کے نزدیک سورج گرو ہو گیا تھا ہمارے نزدیک نہیں ہوا تھا بھائی اس وقت اگر کوئی ایک سو ساٹھ مالے کی بلڈنگ پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے افطار کے وقت میں اور پہلے مالے کی بلڈنگ کے افطار کے وقت میں فرق ہے وہ ایک سو ساٹھ میں مالے یہاں میں ادھر آ جاؤں یا نیچے آ جائے یہ اس کی بحث نہیں ہے اگر اس نے کہا ہے کہ بھائی میرے نزدیک وقت ہو گیا تھا افطار کا تو میں کہ نہیں کہتا کہ تو غلط بول رہے ہیں ٹھیک ہے میرے نزدیک تو ابھی وقت نہیں ہوا تھا نا افطار کا میں آپ کی بات کرتا ہوں تو میرا روزہ ضائع ہو جاتا بڑی لگتا ہے اچھا پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سلمان مدانی بول رہے ہیں تو آپ بات نہیں مان رہے عابد باپو بول رہا ہے تو مان لی بہت بات بات کرنے کا انداز سمجھانے کا انداز دا اور وہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی وہ بتائے نا کہ کس طریقے سے مان لیتے جب بات کریں گے تو بتائیں گے ان اللہ پھر میرے اکیلے کے ماننے سے ان کے اکیلے کے ماننے سے ہی تو اس نہیں نا بنتا نہیں بنتا آپ نگرانی چھڑا ہیں آپ بولتے ہیں جس نگران کو فون کر کے جس دنیا ذمہ دار کو فون کر کے آپ بولیں جب بس لے کر آ جاؤ سلانے میں تو وہ بس لے کر نہیں آئے طریقے کار کہتے تھے تو مجھے بھی نہیں چلنا ہے نا مجھے بھی تو آپ ایسے نہیں کرتے آپ بھی مشکل اپروچ نہیں کرتے نیچے تک آپ چلے نہیں جاتے اگر طریقہ کار میں آتا ہوگا اور مجھے میرے لیے وہ راستے کھلے ہوئے ہوں گے تو میں جاؤں گا ورنہ تو طریقہ کار کو تو میں بھی نہیں توڑوں گا سبحان اللہ میں ایک اپنا ذاتی ایکسپیرئنس بھی شیئر کر دوں کبلا نگران شدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الحمدللہ وقت گزارنے کی سہارت ملتی ہے تو اس میں نگران شدہ سے بھی ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے ہمارا جو نظام ہے مدنی مرکز کا دیا ہوا طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلنا ہے مسائل آتے ہیں پرابلمز آتی ہیں لیکن اللہ پاک کی رحمت سے جو ایک مدنی پھول ہے نگران شورا کا وہی ڈھارس دیتا ہے کہ کچھ پرابلمز کا حل جو ہوتا ہے وہ استقامت ہوتا ہے بندہ استقامت سے لگا رہے تو ایک دن تو انشاءاللہ شاء اللہ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا بار مدنی مرکز کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق مدنی پھول جو ہے وہ ہم اپنی ذات پر نافذ کریں گے تو ان تنظیمی اعتبار سے مدنی کاموں میں بھی ترقی ہوگی اور اپنی ذات اور اپنے اخلاق کے حوالے سے بھی بہتری آئے گی یہاں تنظیمی تنظیمی ترکیب کا آپ نے بیان فرمایا خود آپ نے بھی پچھلے جو اپیسوڈ ہوئی ایک ساتھ ہوئی لبے اس میں ایک قسمت فرمایا تھا کہ ایک شخص کے پاس بھی تو پاور ہے دعوت ہوتے اسلامی میں اور وہ امیر اہل سنت ہیں تو آپ کے حوالے سے ایک بات پتہ چلی کہ ایک جگہ کہیں آپ نے بیان کے لیے یا مدنی مشورے کے لیے وقت دیا اور ترکیب بنتی چلی بڑا مختصر سا مدنی مشورہ ہے وہ بیان تھا لیکن وہ پھیلتا گیا پھیلتا گیا یہاں تک کہ اس کے باقاعدہ انویٹیشن کارڈ چھپے اور وہ بٹے تقسیم ہوئے شخصیات میں اور ایک اجتماع کی گویا ہے کہ وہ صورت بن گئی لیکن پھر جس دن وہ ہونا تھا اس دن امیر اہل سنت نے آپ کو منع کر دیا اور آپ رک گئے ایسا ہے نہیں گیا کیوں نہیں ہو سکتا ایسا ہوا بھی ہے اور ایسا آئندہ بھی ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی فیلنگ کیا کچھ نہیں تھی خوشی ہو رہی تھی Allah نہیں تو اتنا انتظام ہوا بھائی اور وہ عام استعمال تھا بھی نہیں جو بھی تھا کے خاص تھا ان کا روکنا بھی محبت تو مبنی تھا ہماری جانکاری ہے اور انہوں نے باقاعدہ اپنا پیغام ان لوگوں کے نام دیا کہ جنہوں نے یہ ارینجمنٹ کرنا تھا ان کے نمائندوں کو دیا کہ بھائی کیوں اس کو بلا رہے ہو ایسا کیوں کر رہے ہو رکنا بھی پھر سمجھ میں نہ بھی ہے تبھی روکنا تو اطاعت ہی کہلائے گا نا کیا بات آپ فیڈ بیک کیا ہوا کرا کیا وہ اجتماع تو ہو گیا تھا نا اس کا اجتماع ہو گیا دوسرے مبلک چلے گئے انہوں نے کر لیا جو جنہوں نے ارینج کیا تھا وہ جب پیر کی بات مانتے ہیں نا تو خراب ہی نہیں آتے اس بات پر اگر جس کو پیغام نہیں ملا یا اس کو نہیں پتہ چلا تو بسوں کا اجتماع میں آنے والے کوئی یہ ذہن لے کر آئے یار وہ آ جاتے نا تو اچھا ہی ہوتا اور مزید اچھا ہوتا اگر وہ لوگوں کی سوچ ہوتی اس میں اس میں کوئی عرض نہیں ہے کہ یہ ہوتا تو یار یہ آئے بھی ٹھیک ہو گیا اپنی اپنی سوچ ہوتی ہمیں تاٹ کرنی چاہیے تحریک کی تنظیم کی امیر کی پیر کی نگران کی ذمہ دار کی جب بھی وہ شریعت کے مطابق بات کہے سمجھ میں آیا نہ آئے مان لینا یہی تنظیم میں یہی تاط ہے ذہن بنتا ہے کہ مان لیں لیکن جب وہ موقع آتا ہے نا اس وقت بڑے عجیب عجیب خیالات اور خیالات سے تو نہیں بچا جا سکتا خود کو مگر ماننے کے سوا چاہ نہیں ہے مان لیں تو قبول ہے ماننا پڑے گا نا نہیں نہیں اتنا ہی قبول ہے اللہ تعالیٰ ماننے والا بنا دیں زین تو گھومتا ہے نا مہروز بھائی زہین تو گھومتا ہے نا گھبراڈ ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جس کی مان رہے وہ سنبھال لے گا ان شاء اللہ ایسا بندہ ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار امیر ہمارے پیر صاحب ہیں ٹھیک ہیں بڑے بزرگ آدمی ہیں آہ لیکن جو یہ فرما رہے ہیں نا ابھی وقت کا تقاضا یہ نہیں ہے اگر کسی کی سوچ اللہ کرے یوں بن تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں بندے کو کیا نقصان ہو آپ نے کہا نا اللہ نہ کرے اسی میں جواب ہے اللہ نہ کرے سوچ بن جائے یعنی اسے سوچ ہے ہی غلط نقصان ہی ہے نا کہ اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار یہ وقت سے پہلے کرے کیونکہ بزرگوں نے وقت سے پہلے ہی تو روکا ہے بزرگ دور اندیش ہوتے ہیں وقت سے پہلے ہی روک دیتے ہیں کہ بیٹا نیگرو نقصان ہو جائے گا ہمیں نقصان نظر نہیں ہمیں وہ گڑائی نظر نہیں آ رہا ہوتا جو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں وہ دور نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا جو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے کون سے پردے ہٹا دیے ہیں بساؤ کا چلے کوئی ان کو دور کا نظر نہیں آ رہا ان کا کہا اللہ درست فرما دیتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان ان کا کہا اللہ درست فرما دیتا ہے مطلب وہ سے پاک فرما دے رحمت اللہ تعالیٰ لے کے جا کچھ بھی نہیں ہوگا تو نہیں ہوا نا جو کچھ ہونا تھا, کچھ ہونا تھا کی نہیں کئی مثال, مثال ہے میری ذات میں کئیوں کی ذات کے اندر امیر سنت منع فرما دیا یا نہیں سمجھ میں نہیں آتا پھر بات میں بولیے میرا عامر سنت فرما میرا مشورہ یہ میں آپ کے مشورے کو محض مشورہ نہیں آپ کی ذات کا ایک فیصلہ تصور کرتا ہوں اللہ خبان کہ مطلب یہ یہ آپ نے اپنے آپ کو اتنی سکرین پر کیوں رکھا ہوا ہے مشورہ دیکھیں مشورہ بنا دیتا ہے ہے کہ آپ آپ مان لیں تو اچھی بات ہے نہ ماننے تو آپ کی مرضی ہے تو جس چیز میں آپ کو گنجائش مل رہی ہے آخر آپ کیوں اس کو بھی جا رہے ہیں سمجھدار نہیں ہونا کہ میں اتنا سوچوں اور میرے اندر اتنی سمجھ اور اتنی عقل اور اتنا فہم نہیں ہے جس کا میں قائل ہوں میں اس کو آپ کو بولوں گا تو بولوں گا ان کی سارا نہیں کرتا مجھے میرا ماضی پتہ ہے نا کہ میں کس طرح چلتے چلتے یہاں تک پہنچاؤں یہ میرا ہاتھ چھوڑ دے تو میں تو کے گر گیا ہوتا کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچید یہ سوچ کے سے بنے کہ میں اتنا سمجھدار نہیں ہوں میں اتنا کلم نہیں ہوں نظر آتا ہے کہ میں کل مند ہوں ایسے فیصلے کیے ایسے کام کیے کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دے ہاں صحیح ہے لکھا بول है. رہی ہوتی ہے کہ جو نا وا کیا فیصلہ تصویر کا اچھا لگنا مصور کی ہی مصوری پر دلالت کرتا ہے نا تصویر تو اچھی ہو گئی نا تو آپ ہی فیصلہ کریں گے نا تصویر اپنے منہ سے تو نہیں نا بولے گی کہ میں اچھی میں کیا ہوں وہ تو کچھ بھی نہیں تھی نا وہ تو کاغذ تھا وہ تو بکھری ہوئی چیز تھی کہیں ادھر رنگ پڑا تھا ادھر رنگ پڑا تھا کسی ایک ہی سارے رنگ جمع کر کے اس کو اسکیچ کو اللہ کیا پیاری بات کی ہے جی بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں نگران شورا کی ذات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے مزید بھی کریں گے انشاءاللہ شاء میں روز بھائی آپ کی کچھ کال کو انشاءاللہ سلسلے کا حصہ بنائیں گے سلحی صلی اللہ تعالیٰ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ موسین خان اتاری بات کر رہا ہوں لمباڑا شہر سے نگرانی شبہ کے بار جانا تھا کہ کیا ہر کام فائدے اور نقصان کے لیے ہی کیا جائے ہر کام کیوں نہ اللہ اور سلاد علیہ وسلم کی ان کی ارزا کے لیے کیا جائے اس طرح کی سوچ ہم اپنے اسلامی بھائیوں تک کس طرح پیدا کریں یعنی اگر کوئی اسلامی بھائی کسی کو اگر مدنی پھول پہنچا ہے تو اس میں یہ نہ سوچے کہ یار اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے اس نے تو ہمیں کبھی کچھ بتائے نہیں یہ تو یوں ہی ہے یہ اس پر عمل کرے گا نہیں کرے گا یہ نہ سوچتے ہوئے صرف ہم رضا الہی کے لیے وہ مدنی پھول تک پہنچائیں تاکہ کیا پتہ وہ مدنی پھول ہی ہماری بیسا مغفرت کا سبب بن جائے اور کبھی کسی نقصان کے حالات میں صبر کیفی کس طرح اسلام بھائی تک پہنچائے اس پر بھی کچھ مدنی فول ہو جائیں. اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ و آپ نے خود ہی فرمایا ابھی اپنے کال کے اندر کے کیا عجب کے یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن تو یہ فائدے پر ہی تو نظر تھی آپ کی اللہ کی رضا کا کام جب بھی کرنے جائیں گے تو یہ فائدے ہی پر تو نظر ہے اللہ تعالی کی رضا کا ملنا اس کی بارکا سے مغفرت کا ملنا اس کی بارکاہ سے ثواب کا ملنا یہ سب فائدے ہی پر تو ممبئی باتیں ہیں اس کا ماننا یہ فائدہ در فائدہ ہے نہ ماننے کی صورت میں بھی ثواب کا ملنا فائدے سے خالی نہیں ہے تو یوں نیکی کی دعوت کا تو کام ہے اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہوتا جیسا ہم امید نے سنت کا مرید بننے کا کہتے ہیں کہ جناب مرید بن جائیے تو لوگ کہتے ہیں کہ سوچ کے بتا دیں سوچا تو وہاں جاتا ہے فائدہ نقصان دونوں ہو مرید بننے میں نقصان ہی کوئی نہیں آپ کو ایک سے نسبت حاصل کرنی ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے تو فائدہ جہاں وہاں سوچا نہیں جاتا اور انسان کی زندگی کے جو افعال اور اعمال ہوتے ہیں یہ بھی یہ بھی دو صورتوں سے خالی نہیں ہے یا تو اس فائدہ یا نقصان ہے تو آپ کہیں کہ نہیں بس ایسے پڑا ہوا ہے نہ نیکی کمائی نہ ثواب کمایا تو جہاں نہ نیکی کمائی نہ ثواب کمایا اور اگر گنا بھی نہیں کمایا تبھی نیکی اور ثواب کا نہ کمانا یہ بھی تو نقصانی کہلے کہلائے گا نا سب دست وہ سنا تھے کہ دعوت اسلامی میں بھی جو ہے وہ تبدیلیاں آتی ہیں اور اسے جو ہے وہ قبول بھی کرنا چاہیے تو سوال یہ بنتا ہے کہ دعوت اسلامی میں تنظیمی ذمہ داریاں بھی تبدیل ہوتی ہیں تنظیمی وہ ڈھانچے بھی تبدیل ہوتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ فیصلے کون کرتا ہے کس انداز پہ کرتا ہے تاکہ جو ہمارے وہ دعوت سامی والے ہیں اور دیگر بھی جو وہ وابستگین ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ فیصلے کہاں اور کس انداز پر ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ پرنمائڈ سب دیکھیں گے اور ذمہ دار فیصلے کرتے ہیں اور جیسی فیصلہ کر لیتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہوگا آپ جب بنیں گے تب آپ سے پوچھیں معیار کیا ہے ابھی آگے بڑھنے دو دیں تو سب جیسی جیسے اگر ذیلی ستا ہے ہلکا ستا ہے تو اس کے فیصلے علاقے اور ڈویژن کی مشاورتوں سے چل رہے ہیں اگر کوئی علاقہ ہے یا ڈویژن ہے تو اس کے فیصلے کوئی کابینہ سطح پر ہوتے ہوں گے اور اگر کوئی کابینہ ہے تو اس کے فیصلے کابینات اور پاکستان تک کے جو ذمہ دار ہیں جی ان کے آپس کے مشورے سے کیے جاتے ہیں تو اور بعض فیصلے ایسے ہیں جیسے تحریک اداراتی کام بھی ہے نا جامعت المدینہ مدست المدینہ دارالمدینہلم مقت المدینہ مدنی چینل بہت سارے ادارتی ہیں اور کئی ایسے ادارتی شعبے ایسے ہیں کہ جو کسی نگران یا علاقہ یا کابینہ یا اس کے تحت نہیں آتے وہ ان کے شعبے ہی الگ ہیں تو ان کے فیصلے ان کی مجالسوں کے تحت کیے جاتے ہیں تو ہر ایک کی جدا جدا صورتحال ہے کہ کون سا فیصلہ کہاں کون سا فیصلہ کہاں کون سا فیصلہ کہاں اور یہ عموماً گھروں میں بھی ہوتے ہیں گھروں میں بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ شور کر رہا ہوتا ہے بعض فیصلے ہوتے ہوتے ہیں تو گھر میں بچے, بچے کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں ٹھیک ہے اور گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ مطلب بچوں کی ہمیں فیصلے کر رہی ہوتی ہے تو یہ جی گھر میں بھی اسی طرح جیسا کام ہوتا ہے ویسی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو تحریکوں میں بھی, بھی یہی ہے تو وہ نگران اور ذمہ دار بنائے گئے ہوتے ہیں کہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور فیصلوں میں غلطیوں کے چانسیز کیوں نہیں ہوتے فیصلوں میں غلطیوں کے چانسیز سو فیصد ہو سکتے ہیں فیصلہ مشورے سے ہوتا ہے مشورے سے بھی بعد اوقات غلط فیصلہ تو ہو ہی سکتا ہے آ, نظریہ کرلکولیشن غلط ہو سکتی ہے انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے یا کوئی ایسا فیصلہ ہو گیا کہ بھائی آپ کو وہاں ہوتا ہے بعد اوقات یہ بعد اوقات کی کارکردگی بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کو آپ نگران بنا دیتے ہیں نگران بندہ کارکردگی خراب ہو جاتی ہے جس کو میں یہ سمجھوں گا اچھا کھلاڑی کیپٹن نہیں بنا کر جب کیپٹن بنتا ہے نا تو اس کی توجہ اس کی گیم سے ہی ہٹ جاتی ہے تو یوں مطلب بعض و کا کل فن رجال بعض ورکر میں ہی بڑے مفید ہوتے ہیں ان میں ایڈمنسٹریشن صلاحیت نہیں ہوتی اور بعض ایڈمنسٹریٹو طور پر بڑے مفید ہوتے ہیں ان میں اتنی زیادہ مطلب کہ وہ گراس اور لیول پہ جانے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ نظام بہت اچھا چلا لیتے ہیں تو جس کی جیسی ذمہ داری ہو جس کی جیسی قابلیت اور اہلیت ہو اس کو اگر وہ ذمہ داری مل جائے تو فوائد ہوتے ہیں اور اگر وہاں پر بندہ چک جائے اور فیصلہ درست نہ کرے تو بعضوں کا نقصانہ سامنے آ جائے اگر ایسا فیصلہ ہو گیا تو اسے کب ریورس لینا چاہیے جب پتا چلے کہ غلطی ہو گئی تو فوراً ریورس لے لینا چاہیے بری اگلی کال دیجیے نام محمد زبیر ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں حاجی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ جو بیان کرتے اس وقت جو آپ کے اوپر جو کیفیت ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر جو جذبہ آ جاتا ہے میرا سوال ہے کہ حضرت کہ آپ نے کس سخص سے اور کن بزرگوں سے لیا جو آپ کے اندر آ جاتی ہے اور آپ کی جو باتیں جو ہمارے سنتے ہیں تو اس ہمارے دل و دماغ میں تیر کی طرح لگتی ہیں اور ہمیں ایک دم فائدہ کرتی ہے بس ہمارے لیے کی نہیں یہ جذبہ کہاں سے لائف اور ہمیں اللہ آپ کو بہتر جزاک فرمائے اور اللہ آپ کو شوق رکھے لبے کا بہت اچھا ہے حوصلہ افضائی کا بہت بہت شکریہ مرید سے جو اچھا فیل ہوتا ہے اس کے پیر کا فیز ہوتا ہے اور, حلی اور حلی. یہاں پر فائنل یہی بات کی جائے گی اگر کوئی اچھا آپ کو نظر آتا ہے حاضہ من فط ال یہ میرے رب کا فصل ہے آج ایک پرانی بات بھی بتم ہے, ہے ان شاء اللہ اللہ تعالی جب کوئی اللہ کا فضل ہی کر دیا اس کے بعد رہا کیا ہے محروز بھائی بالکل صحیح ہے لیکن کچھ ایکسپلینیشن بھی تو ہوتی ہے بندے نے کال کی بھائی نے کال کی تبھی تو جباب دیا ان کو میرا یہ جواب پسند آیا ہوگا چلے جی اگلی کو ہمارے یہاں حال میں وہ ہوا تھا میں آپ کو لوگوں کی سوچ بتاتا ہوں مہروز بھائی وکلا کا ہمارا تربیتی اجتماع ہے اس میں ایک نے کھڑے ہو کر ایک بات بتائی کہ عمران میں تم سے ملا تھا اور یہ مجھے فائدہ ہوا تھا اچھا وہ کہتا چلا جاتا میں تو جانتا ہوں میں کیسا ہوں اس ات... کو اتفاق کے لیں جو بھی کہلے اس کی بات سن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں مطلب میرا دل بھر گیا کہ اللہ تبارک وطالعہ کتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندے کے عیب چپا دیتا ہے اور اس کی کچھ خوبیاں ظاہر فرما دیتا آل آل ہے, ہے تو اس کی رحمت پر کا تصور آتا ہے اس کی صفت ستاری یاد آتی ہے اس کی صفت غفاری یاد آتی ہے اس کی رحیمی یاد آتی ہے اس کی کریمی یاد آتی ہے تو دل بھر جاتا ہے اور اپنی اپنا ناقص ہونا سامنے آ رہا ہوتا ہے تو یہ دل بھر جاتی یہ چیزیں تم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے مجھے بعد میں وہ آدمی بڑا آدمی تھا اس سے مجھے کہا کہ جب یہ بیان کر رہا تھا نا میں آپ کو دیکھ رہا تھا اور جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے نا تو مجھے آپ سے محبت ہو گئی تو یہ ہوتا ہے مطلب اپنے کو محروز میں پھولنا کی چیز پر ہے ہاں نہیں مجھے یوں ہوتا ہے میرا یہ جذبہ ہوتا ہے میرا یہ جذبہ ہوتا ہے میرا یہ, یہ دل کرتا ہے یہ سب کچھ اگر جو اچھا ہوتا ہے جی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے نا بالکل ایسا ہی, تو, ہی, تو, ہی تو ہم یہی کہہ دیں گے یہ تو اللہ یہ تو اللہ کے نیک بندوں کا جواب ہے ہاضمر <حاضا> <فضل ربی> اللہ مدینہ اور ویسے بھی مطلب انسان کو جو بھی خوبی ملی ہے وہ بند اللہ ہی کی طرف سے نہ کیونکہ ساری خوبیاں تو اللہ کے لیے ہیں الحمدللہ رب العالمین سلحان اللہ ساری تعریفیں ساری خوبیاں تو اللہ کے لیے جو رب ہے سارے عالم کا عالمین کا رب ہے سبحان اللہ اگلی قول دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں نگرانی شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے حاجی مشتاق قادری عطاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا اور وہ کس طرح کی نعتیں پڑھتے تھے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں نے ایک اچھا خاصا وقت گزارا ہے آج مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جب وہ نگران شورا نہیں بنے تھے جب شورا بھی نہیں تھی تو وہ ہمارا علاقہ تھا کنز من بابری چوک اور میں تھا گلزار بھی مسجد سولز بازار ہمارا علاقہ ایک ہی تھا لکمن باپو سید لکمان باپو ہمارے اللہ کا نگران تھے تو آنا جانا رہتا تھا عجیب مشتاق رحمت اللہ تعالی ویسے بھی ان سے متاثر تو تھے جب مدنی ماحول آئے تھے تو ان کے سنتے تھے ان کے عاجی قریب جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے شاید ان کی نظر پڑ جائے دیکھ لیں ہم کو تو یہ چیز تو تھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ اور قرب ملا کنزل ایمان مسجد آنا جانا ہوا نیچے مکتب میں ہوتے تھے پھر کوئی تنظیمی مشوروں کا سلسلہ شروع ہوا پھر آہستہ آہستہ مرکزی میں تو کے بننے کی صورت بنی اور مزید ان سے قربت ہوتی گئی ان کی سادگی ان کا پیارا انداز ان کا میٹھا انداز میں تو ان کو برف کی سیل کہتا تھا کبھی کہ برف میں آگ لگتی نہیں ہے تو ایسا انداز تھا ملن سار تھے خوشباش رہتے تھے خوشباش رکھتے تھے اور ان کو اپنی ذات میں کسی قسم کی وہ نہیں تھی کہ میں کچھ ہوں بڑے, بڑے نارمل قسم کے آدمی تھے اور باپس سے میرے اقدام سنا تھا جہاں میری آواز پہنچی وہاں مشتاق کا نام پہنچا ہے आए, आए, تو اتنی شہرت مطلب ان دنوں میں میں کہہ سکتا ہوں کہ امیر سنت کے بعد اگر کوئی بہت زیادہ مشہور شخصیت تھی دعود اسلامی میں تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی کہ جہاں امیر سنت کی دعا میں لوگ شرکت کرتے تھے تو تمنا کرتے تھے کہ مطلب وہ وقت آئے گا جہاں حج جی مشتاق اٹھائیں گے سلام کے ذریعے تو یہ انداز ہوتا تھا حج مشتاق رحمت اللہ تعالی, اللہ تعالی کا اور بڑے مطلب کہ یہ ایک وہ اگر کوئی ان کو اوپر سے آتا تھا نا تو یہ ان کو کبھی اوپر سے نہیں آتے دیکھا گیا تو اچھے مزاج کے حامل ہیں ناطیں یہ پڑھتے تھے یہ ناتخانوں کے لیے میں مدنی پھول دے رہا ہوں ان کا اپنا ایک منفرد انداز تھا نا پڑھنے کا جو میں سمجھ سکتا ہوں یہ وہ ناطخان تھے کہ جو کلام کی تیاریاں کر کر آتے ہیں کلام ان کے ذہنوں میں ہوتے تھے اللہ وہاں ماحول دیکھ کر یہ کلام بدل لیتے تھے ملا دیتے تھے کلام پر کلام کلام پر... یعنی کنزل ایمان مسجد بابری چوک پر جب یہ امام و خطیب تھے تو وہ مسجد کا مجھے پتا ہے کہ ان کو تلاوت سے لے کر سلا تو سلام تھا کسی اور نات خان کی ضرورت نہیں تھی آج مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ ڈیڑھ دو گھنٹے تلاوت عشاء ہوا پڑا عشاء کے بعد وہ تلاوت ناشریف اور میکی کی دعوت پھر کلام پھر اندھیرے اور وہ رونا دونا یہ سب کرتے تھے سلاۃ و سلام پر اعلان کرتے تھے چلو فیدان مدینہ اجتماع شروع ہو گیا ہوگا نیچے بسے بڑی راتوں, بڑی راتوں میں اس طرح موقع پر یہاں وہ آتے جاتے تھے غریبوں کے یہاں چلے جاتے تھے اور بہت اچھا انداز تھا اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت فرمائے ان کے درچے بلند فرمائے اور ان کی بہت سی عادتیں ایسی ہیں جو ان کو دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں کہ کاش کہ یہ مشقداک رحمۃ اللہ علیہ والی عادت کی جھلک یہاں بھی نظر آ جاتی سبحان اللہ اچھا جیسے جی آپ دل مشتاق بھائی اب ابو نگران تھے نگران شورہ تھے تو آپ بھی نگرانی شورہ ہی فرماتے ہوں گے اور آج آپ نگرانی شورہ ہیں مشتاق بھائی کے بارے میں لوگ ہے نا مزید بھی جاننا چاہتے ہیں اور یہ کہ آپ کی بڑی ایک قربت یہی ہے کہ آپ کا گھر بھی قریب ان سے اب جب حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ جب سفر پہ جاتے تھے یا جب کھانے کا وقت ہوتا تھا یا کوئی ایسی آپ کو فائدے کی بات بتاتے تھے یا آپ ہاں یہ بات جو بتائی نا ان کی تو ہر بات نہیں ہوئی لیکن بسوں کا نہیں ہوتا ہے کہ کسی بندے کوئی بات ہوتی ہے بولے یہ فائدے کی بات نا مجھے ابھی تک یاد ہے جنہوں نے ایک نصیحت کی یا آپ کو فرمایا تو کیا کہیں گے اس بارے میں کئی باتیں انداز مزاج بہت ساری چیزیں سیکھنے سمجھنے کو ملی ان کی ذات سے کیونکہ میں شروع سے تو ذمہ داری پہ نہیں تھا نا ٹھیک ہے ایک عرصے تک تو میں ایک رکن کیسے سے ہراؤ اور ایک نگران کے تحت کام کیا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو موقع کی مناسبت سے ذہن میں آ سکتی ہیں باپو کہ اس موقع پر با مشتاق میں نے یہ عمل کیا تھا اپنے کو یہ کرنا چاہیے اچھا آج سے پہلے وہ نگرانی شورہ تھے تو ان کا ایک الگ انداز تھا نا بالکل ہی جدا تو جب آپ بنے تو آپ کا ایک الگ انداز ہے تو کسی نے بڑا فرق پڑ گیا دیکھئے آپ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے سلمان بھائی چل رہے تھے ان کا اپنا انداز ہے آپ کا ایک اپنا انداز ہے باپو کا ایک اپنا انداز ہے ہر ایک ایک اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اور میرے بعد جو آئے گا ڈیفینیٹلی آنا کسی نہ کسی نے تو ہو سکتا ہے اس کا بھی اپنا انداز ہو کیا نام ہو جانتا ہے کیا نام ہوگا اس کا ٹھیک ہے لیکن آپ کے ذہن میں یہ آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے آئندہ شرا کوئی اور ہو ڈیفینے کیوں نہیں ہو سکتا آپ کیا کریں پانچ سال تک تو پکا ہے نا ویسے پانچ سال تک دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت دے پانچ سال ایک اصول ہے کہ بھائی پانچ سال میں جا کر پتہ شورت کرے گی گا بنگلہ کون ہوتا ہے لیکن استقامت تو اللہ جس کو دے اس کو استقامت ملے ایسا کون بندہ ہوگا جو یہ تمنا کرے گا کہ یہ عہدہ نہ ہو مطلب یہی یہ رہے ہر بندہ مطلب یہ چلتا ہی رہے بڑھتا ہی رہے ہوتا ہی دوستان رہے دوستان آپ نے یہ بھی ذہن بنایا کہ آگے پتہ نہیں, نہیں ہمارا ہمیں ذہن دیا گیا کہ ہمیں اپنا نیمل بدل تیار کرنا ہے ایسا چلیں فرض کر لیں کوئی اور نگرانے شورہ بن گیا آپ کیا کریں, گے؟ جو, کریں گے, گے جو شورا بولے گی وہ کریں گے اس کے ماتے آ جائیں گے جو شورا بولے گی وہ کریں گے صحیح ہے شورا تو بولے گی اس کی اطاعت کریں جو سورہ بولے گی وہ کریں گے میں یہی تو عرض کر رہا ہوں یہی تو پیر صاحب نے فرمایا ہے اللہ, اللہ مجھے میرے اس قول پر ساد رکھے یہ دعا کرے آزما شر امتحان میں نہ ڈالے یہ دعا کرے بات سیٹ سے ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے منصب باز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس منصب سے اس فرد کو ہٹایا نا تو یہ ٹوٹ جائے گا پھر یہ وہ یہ بات ایک بات جنرل بات, بات, بات ہے ان کی بات ان کے تجربات کے مطابق ہوتی ہے تجربات کے مطابق ہوتی ہے مگر اللہ جسے چاہے بچا لے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے رہے فرمائے فیورٹ کام تو ہوگا کوئی شوبہ سوچا ہوا ہوگا کہ سنت نے نصیحت کی ہے سب کو پوری دعوت اسلامی کو سمجھایا ہے پوری دعوت اسلامی کو باپا نے یہ سمجھایا کہ جو شورا کے پیچھے چلنا ہے مدینہ مدینہ انشاءاللہ اگلی کال ہر ایک کے لیے یہی ہے کہ شورا مرکزی شورا وہی کرنا ہے ان اللہ لب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں جہانگیر خان تاری لیاقت آباد بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں آپ کا سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں بہت بہترین سلسلہ ہے ماشاءاللہ اللہ عمران ماشاء با... اللہ عمران بھائی با... با... آج بھی آپ بہت پیارے اور بہت فریش لگ رہے ہیں آج ماشاءاللہ سلمان بھائی نے پھر نیا چشمہ پہنا ہوا ہے आ... اور آپ आ... کو جب مذہبی مذاکرے میں انہوں نے حسان مفتی ہستان جیسا چشمہ پہنا ہوا تھا آج انہوں نے ڈفرینٹ پہنا ہوا ہے اچھا عمران بھائی میں گزارش ہے میرے ایک دوست ہیں بڑے عزیز عابد بھائی وہ آئی سی یو میں داخل ہے عید کے چودہ دن اچانک گر گئے اور ان کے دماغ کی رد میں کوئی پرابلم آئی ہے تو ان کے ابھی بھی آئی سی یو میں آسان میں دعا کی درخواست سے میری نئی بھی امت مسلم کے نے بھی اور میری تین بیٹیاں ہیں تو اگر مجھے کنیت عطا کر دیں آپ بڑی مہربانی ہوگی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, السلام ورحمت اللہ, اللہ جو ہے دعاؤں کے لیے آپ سے اللہ کریم مریضوں کو صحت عطا فرمائے آپ کے مریض کو بھی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور یہ کہیے تو سلمان بھائی کہیں گے کہ اتنے چشمے کہاں کیوں لیتے ہیں یہ کہاں سے لیتے ہیں کیوں پہنتے ہیں الگ الگ ہر طرح کا الگ الگ سٹائل بھی ہو سکتا ہے کوئی الگ الگ ہے نہیں میں الگ الگ یہاں ہے نا یہ دام میرے دو چشمے تھے دو چشمے میں ایک کا نام رکھا ہیں مفتی استان صاحب جی انہی کو دیکھ کے میں نے جو ہے بنوایا تھا بہرحر یہ چلتے ہیں ایک نیا سیگمنٹ ہے آج ہمارے پاس آپ کو دکھاتے ہیں دیکھنے والا بھی ہے سننے والا بھی ہے جی کر دوں گا تو کوریتوں کو فون آنا شروع ہو جائیں گے نام کنیت گر جی دلوقتي اللہ دلوقتي اللہ, دلوقتي اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اللہ ان کو خوش رکھے ان کے بچیوں سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ایک دروازہ ہے جی اس کے آگے سیڑھی ہے نظر آ رہا ہے کچھ اور بتاؤ مجھے نظر نہیں آ رہا کیا بات ہے وہ نہیں بتا اس کے آگے کھڑکی ہے نہیں آ رہا وہ پیچھے ایک تختی لگی ہوئی تختی بھی لگی ہوئی ہے کھڑکی بھی ہے پھر یہ آگے یہ آپ بتائیں کہ کیا ہے یہ کون سی جگہ اچھا یہ دکھا رہے کون سی جگہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ کون سی آپ یہ بتائیں میں فائدہ بتاتا ہوں تو لڑکے ہو رہے ہیں کوئی بلڈنگ ہے کیا ہے بلڈنگ تو ہے نا سبھی تو سیڑھی نظر آ رہی ہے دروازہ یادیں وابستہ اب آپ کو یاد ہے یا نہیں آپ کی یادیں وابستہ اللہ اللہ کھلوائے بتا رہے ہیں آپ میں سوال جواب کر لیتا ہوں یہ کوئی مسجد ہے نہیں نہیں یہ ہو جائے گی نا یہ آپ پوچھنے میں کیا رہ جائے نہیں نہیں آپ کہ سیگمنٹ کا حصہ نہیں ہے آپ تصویر دیکھیں گے دوسرا ہنٹ لیں گے اور بتائیں گے بس پوچھنے کی والی بات نہیں ہے اس میں جی دوسرا رکشا یہ رکشا ہے رکشا بھی آ گیا ہے رکا نہیں کڑا ہو نہیں گنبتے ہاں تب نہ ہو تب نہ ہو اب تو بتا ہی نہیں رکشا کھڑا ہے بتا دو رہا ہوں رکشا کھڑا ہے یہ دروازہ ہے چلیں کچھ نوعیت بتا دیں جو آپ پوچھ رہے تھے نا نوعیت یہاں پر بیاند کیے ہیں چلیں تو بہت ہی جانا اندر بیانات کیے ہیں باہر یہ مدرسہ کنزول ایمان ہے دیکھ لیں جی دیکھ کر تو بولا میں نے مدرسہ کنزول ایمان مجھے لگ رہا ہے صحیح نام بتائیں ہاں مدرسہ نہیں مطلب پورا دکھائیں سین پہ بہار کنزولیما مسجد بہار کنزولی مسجد بہار کنزولیما یہ اس وقت شاید جائے نماز ہو جس وقت جس وقت نے شرا رہے ہیں یہاں الحمد ہم چینج کر دیا ہوگا بہار کنزول پہنچ گئے تھے گارڈن کی طرف ہی پہنچے ادھر پرانے گھر کے پاس ہے مقصود یہی تھا الحمد اس سے متعلق تاثرات ہیں وہ دکھاتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا دکھانے کا یہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے بارے ہوا جی نگران شورا نے یہاں پر الحمدللہ بیانات بھی کیے ہیں اور جمعہ بھی پڑھایا ہے اور مسجد کی اس کی تعمیر کے حوالے سے اپنی ایک ایفرٹ بھی کی ہے ایک کوشش بھی کی ہے الحمد یہ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے ایک سبق ہے کہ ہمیں بھی مسجد بنانے کے اندر اپنی ایفرٹ اپنی کوشش کرنی چاہیے نہ صرف عمارت کھڑی کرنے کے حوالے تک نہ صرف جگہ لینے کے حوالے تک بلکہ اس کی آباد کاری کے لیے بھی ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے یہ بھی ایک پیغام اور میسج دینا مقصود تھا فائدہ تھا جی دکھائیے تاثرات میرا نام محمد ایوب اور میں الحمدللہ للہ آجی عمران کو نائنٹی ٹو سے جانتا ہوں تو ہماری بہت اچھی دوستی بھی ہے باریک اندور ایمان ہم نے بنائی تو اس میں عجیب عمران اور سید رکمان نے میرا بہت ساتھ دیا سلام لو ماشاء اللہ بہت اچھی تھی ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا بیان وغیرہ میں ہم لوگ سب ساتھ جاتے تھے کہیں بھی جانا ہوتا تھا لے جاتے تھے بیاں بیان تو کر لیتے تھے خدبہ نہیں دے پا رہے تھے تو خود بہت دینے کے لیے بولا بھائی مجھے خدبہ دینا نہیں آتا تو میں جمعے کا خُدبہ نہیں دے سکتا ہوں بولا کبھی میں نے خودبہ دیا نہیں ہے اور مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے تو مجھے خودبا دینے کے لیے آپ فورس نہ کرے نا تو میرے کو بولا نہیں اب کچھ نہیں ہوگا آپ خود با تو دیں تو بالکل گھبراہٹ وغیرہ بالکل چہرے سے ہٹ گئی اور مجھے بولا ایوب بھائی آپ میرے سامنے بیٹھے گا بس میرے سے ان کی دوستی ایسی تھی نا ہم ساتھ کہیں بھی بیان وغیرہ میں سمجھو ہماری بچپن سے دوستی 92 ٹو آپ دیکھیں اندر لگا لیں جب سے ہماری دوستی ہے جب جمعے کی نماز پڑھاتے تھے نا ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی بہت پیار اور بہت محبت سے ہمیں سمجھاتے تھے میں تھوڑا جوانی کا جذبہ تھی مجھے بولتے تھے ایوب بھائی ایسے نہیں ऐसे जो निगरानी निगरान होता था उनके मार्फ़त आप बयान करवा दे मगर मेरा किसी चीज में नाम नहीं देना पम्पलेट वगैरह के मना करते थे आज भी अंधिसारी इतनी होती थी, थी माशाला मैं क्या बताऊँ मैं आज सबका बहुत अच्छा और बहुत अलहमद लाला दोस्त हमारे साथ उठना बैठना था بالکل کوئی لالچ کوئی پیسوں کی یا کوئی اپنے شہرت یا اپنا نام نہیں مجھے نام وغیرہ نہیں دعوت اسلامی کے جو مرکز سے جو حاجی صاحب کو جو ہدایت ملتی تھی اس پہ فالو کرتے تھے ایسے نہیں کہ نہیں میں اپنا نام یا کچھ ہو جائے یا میرا نام پمفلیٹ چھپاؤ یہ چھپاؤ اپنا نام خصوصی ڈالتے ہی نہیں تھے کہ نہیں میں اپنی شہرت نہیں بس دین کا کام اور دین کا بس کوئی بھی ایسی بات ہوتی تھی جیسے پمفلیٹ وغیرہ کی تو وہ تو بالکل منع کرتے تھے اور کہیں بھی بیان وغیرہ کے لیے ہم جاتے تھے کہ کوئی ادیا کوئی یا کوئی لفافہ وغیرہ دے بولتے تھے نہیں یہ مسجد یا مدرسے میں آپ تو نہیں کرتے تو مجھے صاف منا کر دیتے تھے نہیں میں پیسوں کے لیے نہیں بیان کرتا یا دنیا میں کوئی لالچ یا دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں بالکل صاف منا کرتے تھے آپ مجھے یہ بتا آج ہی عمران حتاز صاحب جی کو ہم آج ہی صاحب کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں میرے دوست ہے میں تو بولوں گا ہم تو جوانی کے ہی ہماری ساتھ ہیں صاحب نے الحمد الحمدللہ اور آج تو ہم بولیں گے آجی صاحب کو میرا نام غلام عباس ستاری ہے مدرسہ کمزور امام کے سامنے گارڈن سینٹر بلڈنگ میں میری رہائش ہے گارڈن ایسٹ یہ ایک علاقہ کہلاتا ہے نگران شعرا کے والد صاحب کا یہاں گھر تھا اور اکثر و بیشتر نگران شعرا یہاں پر آیا کرتے تھے اور جمعے کی نماز وغیرہ بھی پڑھاتے تھے خطیب بھی تھے اور نگران شعرا مطلب عیدین وغیرہ بھی یہاں پر تھے الحمدللہ مجھے بھی سعادت ملی ان کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنے کی اور عید کی نماز پڑھنے کی میں نے یہ دیکھا کہ نگران شعرا جو ہے یہاں پر جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملاقات وغیرہ کرتے تھے حال وغیرہ معلوم کرتے تھے اور تنظیم میں طور سے ہمیں مشورے وغیرہ بھی دیا کرتے تھے چونکہ جن دنوں ہماری یہاں پر رہائش تھی ان دنوں یہ علاقہ جو ہے نا نیا نیا آباد ہوا تھا تو میری بھی یہاں پر نئی نئی رہائش ہوئی تھی تو ہم لوگ ان سے مشورہ کرتے تھے کہ کس طرح ہم یہاں پر مطلب ان کے دعوت اسلامی کے مدنی کام کو بنائے تو وہ ہمیں مشورہ دیتے تھے شرح ظلم آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے تو جو اسلامی بھائی ہوتے تھے نیوٹل وغیرہ ہوتے تھے نئے اسلامی بھائی ہوتے تھے ان سے بھی یہاں پر ملتے تھے ملاقات کرتے تھے اور کافی اسلامی بھائی ان کی وجہ سے جمعہ پڑھنے یہاں آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں ان کا جو نا بیاں بہت اچھا لگتا ہے کافی اسلامی بھائی تو یہ پوچھتے تھے کہ یہ کیا مطلب مطلب انہیں کہنا ڈاکٹر وغیرہ ہیں یا مطلب طبقے سے مطلب ان کا تعلق ہے جس کی وجہ سے ان کے بیان میں اتنا پورا اثر بیان ہوتا ہے اور اتنا تاثیر والا بیان ہوتا ہے کہ یہ دلوں میں اتر جاتا ہے دنیا بھی تو پہ بھی یہ بیان میں ایسی ایسی مثالیں دیا کرتے تھے تو مطلب انہیں کہنا ایسا جو پڑھا لکھا طبقہ بھی تھا وہ بھی مطلب کہ دلچسپی کے ساتھ ان کا بیان سنتا تھا میرا نام محمد شاہد ہے اور میں بچی باہر کمزوری مان کا وائس پریزڈنٹ میرا ان سے تعلق جو انیس بیس سال پہلے ہے جب ہم نے پارے کمزور ایمان مسجد کے قیام میں لائے تھے تو اس وقت ہم بڑے پریشان رہتے تھے کہ کون یہاں خطاب کرے گا کس طرح ہم سسٹم کو آگے بڑھائیں گے تو اس وقت ہمارے ایوب بھائی ہوتے تھے ان کی سامنے بلڈنگ میں یہ عمران بھائی رہائش اختیار کی ہوئی تھی وہاں آنا جانا ان کا ہوتا تھا تو جمعے کے خطاب کے لیے ہم نے ان کو دعوت دی تو بڑی مشکل سے وہ راضی ہوئے اور انہوں نے اس مسجد میں ان کے خطاب سے جو ہے نا وہ مسجد کے جو نمازی کی تعداد ہے وہ دو چار ہفتوں میں ڈبل سے چار گنا بل گئی بلکہ ہماری باہر بھی ہم چٹائیاں لگانا شروع کی اور مسجد کی مسجد میں لوگوں کی نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ان کا جو خطاب ہوتا تھا وہ بڑا لوگ دور دور سے لوگ سننے آتے تھے انتظامی معاملات میں میں بہت سارے مشوروں سے وہ مشورے دیتے تھے جس سے ہم وہ مشورہ کر کے ہم مزید کے معاملات کو آگے بڑھاتے تھے دوستی جو تھی وہ مذہبی معاملات میں مشورے کرنا اور ان سے رائے لینا اور ان سے کیا کہتے ہیں ہدایت لینا یہ معمول ہوتا تھا ہمارا اور ہر ہفتے ہماری ملاقات ہوتی تھی اور کبھی بھی ہم ان کو کال کرتے تھے تو وہ حاضر ہو جاتے تھے آج بھی ہماری خواہش ہے کہ وہ کبھی بھی آئیں ضرور آئیں ہماری مسجد میں آئیں ہمارے نمازی بھی اور ہمارے یہاں کی عوام بھی بڑے خوش ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ مسجد بنائی بھی اس کو آباد بھی کیا آخری خطاب کب کیا تھا آپ نے کتاب نے کیا بیانات کرتا تھا تو وہ تو بتا رہے تھے دور حل میں یہ جگہ صحیح فرما ہمارے اسلام بھائی آباد نہیں نہیں یہ بنی دیا بادشاہ نے رسول کہاں نماز پڑھیں یہ تشویش لے کر آئے پہلی مرتبہ ایوب آئے تھے ماشاءاللہ ان کو واقعی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو مسلق کا درد میں نے دیکھا تھا اور ہم سلزہ بازار ایک نمبر پر چائے پیتے پیتے ہم نے مشورے کیے تھے اور کچھ ہونا چاہیے تو یہ پھر اس میں یہ شاہد بھائی ہے نا جو اب آخری آئے یہ شاہد بھائی اور ایوب بھائی دونوں نے مل کے یہ سمجھے کہہ سکتے ہیں کہ اس جگہ کے بنانے میں اور اس جگہ کے چلانے میں شاہد با اور ایوب بھائی یہ جی دونوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا اور اب اپنا کیا تھا جمعے میں جانا اور بیان کر کر اور ملاقات کر کے آ جانا کیا مشورہ کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا, کرنا ہے، کیا نہیں کرنا یہ سب یہ سوچا کرتے تھے نیار نیار میں نیا نیا مدری ماحول میں آیا تھا مجھے کوئی اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا تھا دو تین چار سال ہوئے ہوں گے تو مگر ان کی محبت تھی پیار تھا اور لے کر چلتے رہے تو چلتے رہے یہ تعریفیں کرتے تو یہ नहीं नहीं नहीं اسلام تھا پرانے جی جی یہ پرانے اسلامی بھائی ہیں جو آپ کے ہلکے کے تھے آپ کے علاقے کے تھے ان سے ملنا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ بس اوقات یہ کافی دنوں بعد ان کے ساتھ کام کرنے والے تھے اور ماشاء اللہ اتنی اوپری سطح پر آپ پوری دعوت اسامی کے ذمہ دار ہیں تو جب وہ ملتے ہیں تو کیا بات چیت کیا ہوتی ہے کیسا لگتا ہے جیسے اب پا... آپ کے پرانے دوست ہیں ہم یوں چلتے تھے عمران بھائی وغیرہ کہہ رہے ہیں اس وقت یہی آپ کے دوست وغیرہ صاحب کیوں نہ کہیں تو میں ایوب بھائی کو یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ ایوب بھائی جو میں تو جب پیر صاحب منع کرتے نا کہ حاجی صاحب نہیں بولنا تو بھی مرید کو چاہیے کہ پیر صاحب جو نا وہ من ہے اللہ ٹھیک ہے پیر صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب نہیں نام لے کے بولا ہے کرو صاحب نام لے کے پیر صاحب خود فرماتے ہیں حاجی عمران پیر صاحب نام لیا نا حاجی عمر کے ساتھ عمران بھی ہے نام لیا کہ حاجی صاحب کا نہیں ہے حاجی عمران کہتے ہیں حاجی صاحب تو کون بوئی حاجی صاحب اچھا اب دیکھیے پیسے بھی ایک دلیل ہے نے بڑی تعریف کی ہے آپ کے بیان کی اور بڑا ماشاءاللہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے آپ کے بیان کے حوالے سے جب آجیم امین صاحب نے اعلان کیا کہ بارہ سیمبر کو دیکھیں یہ سب پیس صاحب پیر صاحب کس کی تعریف نہیں ہوئی خصوصی مندی مذاکر ہے میں تو کتنا کی پیر صاحب تعریف کرتے ref. بلکہ میں تو کہتا ہوں جو وقف مدینہ بارہ ماہ والے ہم بھی آن تاریخ کریں گے نہیں آپ پیر صاحب نہیں ہیں نا مطلب آپ پیر صاحب نہیں ہیں نہیں تو اس کو کر رہے صاحب ایسا تو نہیں نا کہ ایسے ہی فرما رہے ہیں ہمارے پیر صاحب مندی کر رہے ہیں تو مندی مذاکرہ کریں گے نہیں یہ کون کہہ رہا ہے ہاں تو وہ تو نہیں پیر صاحب جس کی کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں قابل تعریف ہے ابھی ہمارے پیر صاحب ایسے کسی کی تعریف کرتے نہیں آئے ہیں آپ ابھی اس کا جواب دیں تو آپ آپ بتا دیں پیر صاحب ایسے کسی کی تعریف کر دیتے بولنا نہیں رہے میں بولوں گا نا چلے جی بارہ کیا ہو جاتی تو وہ دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی کہا بولا میں آپ مجھ سے رہ گیا آپ شاید کہنے نہیں دے رہے تھے جی اس میں امید ہے شاید دعوت اس فائدہ ہوگا پیر صاحب نے کئی دفعہ امیر میں پڑھنا یہ بارہ ماوا جو وقف مدینہ ہے نا امیر کئی دفعہ جو میری دعوت اسلامی یہ لوگ چلاتے ہیں داود اصل دعوت اسلامی یہ چلاتے ہیں جو گلی کوچوں میں مدنی کام کر رہے ہوتے ہیں تو جیسا جی انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ہے وہ خطاب بہت اچھا سب کو جو ہے وہ لگا کرتا تھا تو آپ کا خطاب جو ہے وہ کیسا ہوتا تھا؟ وہ نہیں کریں گے وہ وہ بیان کیسا, کیسا ہوا کرتا تھا جو سب کو اچھا وہ لگا کرتا تھا اس میں کیا ہوتا تھا بیانات کرتا بیان کہ وہ جیسا فرما رہے اس بیان میں وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ آپ نے بھی فرمایا کچھ جنرل جیسے ہمارے بیانات ہوتے ہیں شروع سے ایک بیانات کا ایک دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز چلا رہا موضوع ہمارے اپنے ہوتے تھے آپ کے بیان کرنے کا انداز بدل سکتا ہے لیکن ہمارے موضوعات ہمارا میٹر تقریباً سیم ہوتا ہے اصلاح امت کا قبر و آخرت کا عشق کا محبت کا پیار کا اولیاء کرام کرامات معجزات اور اس طرح کی چیزیں بننے سے بے بے پہلے کہاں کہاں بیان کیا آپ نے کئی جگہ کنزولی مشہور خطیب تھے نا مشہور مبلس تھے مشہور مبلس تھے آپ ایمان مسجد میں مشتاق رحمۃ اللہ تعالی لے کے وصال فرمانے کے بعد ایک عرصے تک میں وہاں جمعہ پڑھاتا رہا بیان کرتا رہا ہوں آخری جمعہ آپ نے کب پڑھایا یہ کچھ یاد ہے کہاں پڑھایا آخری جمعہ کب پڑھایا یاد ہے یاد نہیں ہے اچھا ایک بات یہ اسلامی بھائی نے کیلامی ابھی ٹائم ہے چار بجے تک اللہ کی رحمت سے بے فکر ہے آپ اسلامی بھائی کی بات بھی آئے گی آپ کی بھی آئے گی ان ایک سیگمنٹ سلسلے میں شامل کرتے ہیں کافی ساری چیزیں آج جمع ہے ان کو لے کے جانا ایک نیا سیگمنٹ بھی ہے بڑا زبردست سیگمنٹ ہے اللہ میں ویسے شاہد بھائی کا ایوب بھائی کا اور اسلامی بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے مدھیہ اسلام بھائی کو وقت دیا جذبات و تاثرات دیے اور اللہ آپ کے حسن زن سے مجھے بہتر بنائے اور آپ کی اب تک کی جو اسلام و دین کے لیے مسلق و سنیت کے لیے جو آپ کی کوششیں اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی بار میں قبول فرمائیں آمین آ آ ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں پہلے مدرس کسوٹی اور پھر اس کے بعد وہ آئے گا جو سین پر پہلی دفعہ آنے جا رہا ہے فرمائیں اتنی جلدی, جلدی جی اتنی, جلدی جی جی جلدی اتنی جلدی ہاں جی آج تو نیا ہے آخر جی بہت کچھ ہے وقت کم ہے سر آپ کم تین پچاس ہونے والے ہیں میری گھڑی کے مطابق تو کرنا کیا ہے ہے گیارہ سوال میں نے منا کیا کو سوٹی کا بوجھنا ہے آپ کو میں بوجھوں گھڑی نہیں چل رہی کیا گھڑی چڑھا دیں گے ابھی چڑھا دیں گے پہلا سوال ایم سی آر والے جی آ گئی انسان اللہ کو جی میں روزی بتائیں انسان؟, انسان نعم مرد اللہ کو مرد ہیں نعم دو سوال ان نہیں ہے پاکستان میں بھی نہیں ہے ہند میں بھی نہیں ہے جی اور ان کو وسال فرما ہوئے دو سو سال اندر دو سال کے اندر, اندر سال دو سو سال کے اندر اندر, اندر, جی اندر, اندر جی جی ان کا مزاح شریف مدینہ شریف میں مدینہ مدینے شریف, مدینے مدینے شریف نعم مدینے میں مدینہ شریف مدینہ منورہ میں ہیں آخری سوال ہے جی, جی جی آخری سوال ہے جی جی جی جی آخری سوال کے چھ سیکنڈ باقی ہیں ہمارے پیر صاحب سے ان کو کوئی نسبت ہے امیر سنت نہیں پیر صاحب سے ان کو نسبت کہیں گے نہیں مطلب پیر صاحب ہمارے جو سلسلے ہیں ہمارے سلسلے سنت کو ان سے نسبت میل اور بڑی دیگر نسبت ہے نام دسواں سوال ہوگی دس سوال ہوگی ہو جب جباب دے لیں نام بتائیے یہ غور کر امیر علیہ سنت کی نسبت بہت بزرگوں سے آپ جو فرما رہے ہیں اوپر دو سو سال کا آپ کر کے آئے ہوئے حضور جی جی ہو رہی ہے مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت نام بتا آپ درست نام بھی بتا دیں کُطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ کتب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر شیخ ریگت امیر سنت کی مبارک زبان سے پوچھے جیسے جی ایک منٹ مدینہ کی ولادت اٹھارہ سو ستر عیسوی اور مدنی سن تھا بارہ سو چورانوے سنہ جی پاکستان کے ضلع سیال کوٹ داوت اسلامی کے ماحول میں اس شہر کو زیا کوٹ کہتے ہیں ب مقام کلاس والا ہوں پیلی بھیت یو پی ہند نہ مولانا وسیع احمد محدف صورتی عنہ کی خدمت میں تقریباً چار سال لے کر علوم دینیہ حاصل کی ہے اور دورہ حدیث کے بعد سند فراغت حاصل کی اور ان کی قسمت تو دیکھیے کہ میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارکہ سے سیدی قطب مدینہ کی دستار بندی فرمائی اور صرف اٹھارہ سال کی عمر میں میرے آکا علی حضرت نے میرے پیر و مرشد کو سند خلافت عطا فرما دی کچھ عرصے بب المدینہ میں گزار کر حضور غاز اعظم اللہ تعالیٰ سے خصوصی و برکات حاصل کرنے کے لیے بغداد وارد ہو گئے تیرہ سو ستائیس ہجری یعنی انیس سو دس اسوی, نے عیسوی میں آپ بغداد پاک سے براستہ دی ملک شام بضر ریل گاڑی مدین طیبہ حاضر ہوئے حضرت سعید سیدی سیدی سیدی سیدی سیدی سیدی مدینہ رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ صلی اللہ تعلیہ وسلم سے جنون کی حد تک عشق تھا بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ آپ فنافر رسول کے منصب پر فائز تھے روزہ نہ علیہ پر محفل میلاد کا انعقاد ہوتا احمد للہ سگے مدینہ خفیہ انہوں کو بھی کئی بار اس مقدس محفل میں نواز شریف پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے چارج الجت الحرام چودہ سو ایک سنے ہجری دو اکتوبر اکیاسی سن عیسوی بروز جمعہ مسجد نبوی شریف علی صلی اللہ علیہ کے معظم نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا اوہ سیدی کتب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شریف پڑھا اور آپ کی روڑ ان سری سے پرواز کر گئی بلاخلا بے شمار سوزواروں کی موجودگی میں سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی آرزو کے مطابق جنت البقی کے اس حصے میں جہاں اہل بیت تہار آرام فرمائیں وہیں وہی سیدت النسا فاطیمت الزرا ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار سے صرف دو گز کے فاصلے پر سپرد خاد کیا گیا لاہی صاحب آپ کی ملاقات ہوئی ہے یہاں سے سبحان اللہ مدین کے ناظرین ضیاءدین مدنی زحمد اللہ تعالیٰ علی کے حوالے سے آپ نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی ہے اور امیر اسنت کے ملفوظات بھی سنے ہیں ذکر مرشید کرتے ہوئے امیر اسنت کو دیکھا ہے آپ نے سبحان اللہ ایک نیا سیگمنٹ جو ہم نے سلسلے میں شامل کیا ہے ذہانت کے عنوان سے اور پہلی مرتبہ اسکرین پر آپ دیکھنے جا رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور نگرانی کو اس کا جواب دینا ہے جی جی یہ ہے جی ایک جگہ پانچ بلیاں ہیں سب سے آگے والی بلی کہتی ہے کہ میرے پیچھے بھی چار بلیاں ہیں اور سب سے پیچھے والی بلی کہتی ہے کہ میرے آگے چار بلیاں ہیں درمیان والی بلی کہتی ہے کہ میرے پیچھے بھی چار بلیاں ہیں اور آگے بھی چار بلیاں ہیں بتائیے کیسے نیا چاہتے کیا ہیں آپ جواب دیں آپ ذرا کیا کروں جواب دیں جو ہے سیدھا سیدھا کیا جوا جواب کا تو بلو نے سچ کا ہے یا غلط کا ہے کیا بولنا کیا ہے کیا بلیاں کتنی ہے بلیاں سچ بل کے بل بلیاں ہیں ایک مطلب پھر پڑھ لیں آگے والی بلّی چلے جی عمر خان ایک جگہ پانچ بلیاں ہیں اور آگے والی بلی کہتی ہے کہ میرے پیچھے چار بلیاں ہیں اور سب سے پیچھے والی بلی کہتی ہے کہ میرے آگے چار, چار بلی بلیاں ہیں درمیان والی بلی کہتی ہے کہ میرے پیچھے بھی چار بلیاں ہیں اور میرے آگے بھی چار بلیاں ہیں بتائیے کیسے کہہ رہی ہے وہ کتنی بلیاں ہیں ساری بلیاں بول رہی ہیں کہ میرے گر کتنی بلیاں ہیں ایک, ایک مفروضہ ہے ایک مفروضہ ہے جی میں یہی تو جواب دے رہا ہوں ساری بلیاں کہہ رہی ہیں میرے گر کتنی بلیاں ہیں جو جہاں ہیں وہ وہیں سے دیکھ کر بول رہی ہے مطلب اللہ اکبر کیا جواب دیا آپ نے آپ صحیح بتایا نا یہ کیسے ہو سکتا ہے جیسے دیکھیں درمیان ایک لائن ہے جیسے ایک دو بھائی ہر بلی کہہ رہی ہے میرے کتنی بلیاں ہیں وہ جو جہاں سے دیکھ رہی ہے وہیں سے بول رہی ہے پیچھے والی آگے بول رہی ہے آگے والی پیچھے والی یہ پیچھے اور آگے والی ہو گئی چار چار اور بائیں والی کیسے بول رہی کہ میرے آگے بھی چار ہیں پیچھے بھی چار ہیں میرے آگے بھی چار تو اس کو نظر آ رہی ہوں اس نظر رہی ہے جو ہے وہیں سے بول رہی ہوگی یہی ہوگا نگرانی شروع کے تو بتائیں گے کیا جواب چاہ رہے ہیں میں نہیں جانتا ہم یہ تعداد جاننا چاہ رہے ہیں کہ بلیوں کی ٹوٹل تعداد یہی ہے نا جی ٹوٹل درمیان والی بلی کے آگے بھی چار بلیاں ہیں پیچھے اور درمیان والی بلی کے پیچھے بھی چار بلیاں ہیں بتائیں کیسے کیسے کیا جیسے چار ہے تو چار آگے چار پیچھے بیچ میں ایک ہے ٹوٹل پانچ بلیاں ہیں نا پانچ ہیں ٹوٹل اور ایک کہہ رہی ہے جو سب سے پیچھے بجوا رہے ہیں وہ بعد میں پھر ہو جائے گا کہ یار پانچ اتنا ایزی ہے پانچ بلیاں آپ کے لیے نا وہ سب پتا ہے میں آپ سے پوچھوں کچھ نہیں پوچھنا ہے لب آپ کی طرف سے لکھا ہوا اللہ جی دوبارہ دیکھنا چاہیں سوال دیکھ ارض کر دوں دوبارہ ارض کر دوں دوبارہ دوبارہ دکھا رہے میں یہ دکھا بھی آخری بات دکھا رہے ہیں سب دوبارہ نہیں دکھا رہا پانچ بلیاں ٹوٹل پانچ بلیاں ہیں جو سب سے آگے ہے وہ کہہ رہی ہے میرے پیچھے چار ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات جو سب سے پیچھے وہ کہہ رہی ہے میرے آگے چار ہیں یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن جو درمیان میں ہے نا ان پانچوں میں وہ کہہ رہی ہے میرے بھی چار ہیں اور پیچھے بھی چار ہیں بتائیں کیسے تو ٹوٹل تعداد کتنی ہو گئی کچھ تو تعداد ہے پانچ برف یہ بات پکی ہے چھ نہیں ہے ہاں کیسے ہیں کیسے ہو گئی پانچ بلیاں ہیں میرے آگے بھی چار ہیں جی بھی ہے جو بھی ہے میرے آگے بھی ہے پیچھے بھی چار ہے جی یا چلے کہہ نہیں رہی تو دکھ رہی ہے یوں کر لیں جی نہیں سمجھ میں آ رہا آج کے سلسلے میں بلّی میں رہا نا بھائی بول تو دیا نہ دکھا دیں دکھائے اب آپ دیکھیں جی آگے والی بلی کہہ رہی ہے کہ یہ اس کے آگے بھی جو ہے وہ چار بلیاں ہیں اور پیچھے والی کہہ رہی ہے کہ میرے پیچھے چار بلیاں ہیں آگے والی کہہ رہی ہے میرے آگے چار بلیاں ہیں بالکل ٹھیک ہے یہ پانچ ہی ہوگی نا آپ درمیان والی کو دکھائیں جی ابھی درمیان والی کی باری آئے گی یہ ہے درمیان والی بلی اس کے بھی آپ آگے دیکھیں تو بھی چار ہے پیچھے دیکھیں تو بھی چار ہے مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو دائرہ ہوتا ہے جی دائرہ دائرہ یہ ون ایٹی ڈگری کا ہوتا ہے اور اس کا کوئی بھی نقطہ جو ہوتا ہے یہ درمیانی آپ جس خطے مستقیم پر جیسے درمیانی ہوتا ہے ویسے دائرے کا وہ درمیانی نہیں ہوتا چلے بارہ یہ ایک سوال تھا جی جی یہ تھی بلیاں آج کی یہ تھی بلیاں آج کی مطلب سکھانا کیا چاہ رہے ہیں آپ یہ بندے کا ذہن جو ہے نا کن کن چیزوں پر ایک وقت میں جو ہے وہ غور کر سکتا ہے ذہانت کے اعتبار سے آئیے ہمارا جانچنا چاہ رہے ہیں جی بس سیدھی بات ہی نتیجہ کیا نکلا سو سمجھ نہیں اتنی اللہ آئندہ نہیں لانا نہیں میرے گوش وغیرہ آ جائے جیسے بڑھتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام نور الدین قریشی میں انڈیا بامبے سے رہنے والا ہوں ابھی سعودی عرب میں کام کر رہا ہوں ابھی عمران صاحب سے جو پوچھا جا رہا تھا کہ آپ نے سورہ سے ختم ہو جائے گا سلسلہ تو آپ کیا کریں گے آگے تو آگے تو وہی سوچتا ہے جو تنخواہ کے لیے پگار کے لیے یا پیسے کے لیے وہ کام کرتا ہے یہ تو خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں نا مسلمان بھائیوں کی تو کیا سوچیں گے کہیں بھی رہیں گے کام ہی کریں گے یہ میری طرف سے ان کی طرف سے میری رائے ہے دعا کی درخواست ہے دعا میں یاد رکھے اللہ آپ کو جزاک خیر کرے اور مرحبا مجھے آپ سب کے حسن زم سے بہتر بنائے اللہ کر لوں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و, و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضر صاحب آپ وہ کام کر رہے کر رہے ہیں جو آج سے پہلے صحابہ کرام نے کیے حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی کتنی تنہا ہے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکی بتائیے گا اب دیکھیں ویورز جو ہیں نا ان کی مختلف آ رہے ہیں ایک وہ نہیں لے رہے دعوت اسلامی میں کوئی تنخواہ نہیں ہے اللہ کا شکر وہ ٹھیکہ ہوگا کچھ تو ہوگا کس چیز کا ٹھیکہ تو پورے سال کا ایک ساتھ ہی کر لیا ہوگا کانٹیکٹ کوئی ستے دعوت اسلامی سے الحمد اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے میرا جو بھی میرا پرسنل ہے مدینہ مدینہ اللہ کا شکر ہے اللہ جو دعوت اسلامی سے لیتے ہیں وہ غلط نہیں کرتے اچھا یہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے جب یہ اس طرح کا کوئی سوال آتا ہے یہ وضاحت کیوں کرتے ہیں جو لیتے ہیں وہ غلط نہیں کسی کو یہ نہ ہو کہ یار یہ نہیں لیتے نا تو یہ ہیں اور جو لیتے ہیں نا وہ اعلیٰ نہیں ہوتے یہ نہیں ہوتا فرق ہے جو نہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالی نے افوا بنائے ہوئے ہیں اور ان کو روزگار کہیں سے میسر ہے تو اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے نہ امام کہاں سے لیں گے تو مدرس کہاں سے لیں گے وہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن لینے والے اور نہ لینے دول والے دول میں فرق تو بھا رہا تھا جی جی کالی کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو برکت اتا فرمائے نگرانی شرح سے ایک چیز یہ عرض کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ امیر اہل سنت کی محبت میں ماشاء اللہ ایک دم مستغرق ہیں تو یہ اسی کمال درجے کی محبت آپ کو کس طرح حاصل ہے یہ ارشاد فرمائیں اب اس کی بھی نفی کریں گے کیا اللہ ایسا کر دے دعا کریں دعا تو کر سکتا ہوں نا اگلی یہ کال کی طرف مزید بڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ بھائی یہاں ہمارے پاس میسیجز کے ذریعے سے بھی سوال موصول ہوئے ہیں یہ ہیں اخلاق احمد ہیں میسی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو اس وقت جاب کر رہا ہوں اس میں جھوٹ بولنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ لگی روزی چھوڑنی نہیں چاہیے میں کیا کروں اس میں میرا فائدہ ہے یا نقصان رہنمائی فرمان جس کام میں ناجائز چیز کرنے مطلب اصول یہ ہے کہ ناجائز کام کی جاب ناجائز اور اس کی تنخواہ درست نہیں ہوتی تو ایک ایسا روزگار اختیار کریں جس میں آپ کو جھوٹ نہ بولنا پڑے اللہ کی نافرمانی نہ کرنی پڑے روزی اللہ کے دست قدرت میں ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل کریں اور وہ روزگار اختیار کریں جس میں جھوٹ اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو اللہ نے چاہا تو آپ کو برکت بھی ملے گی اور ان شاء اللہ سکون بھی نصیب ہوگا کون سا روزگار ایسا وہ دنیا میں بہت سارے روزگار ہیں جن میں اچھے سے اچھا آدمی کرے تو ہر چیز کا آدمی ہنر ہی سیکھتا ہے امامت کا ہنر سیکھ لے امامت کر لے اللہ. امامت کو آ جائے امامت کے اہل بن جائے امامت کرے اچھی تنخواہ امامت کی تنخواہ جائز بالکل تلال طیب مدینہ مدینہ مسجد میں پانچ ٹائم نماز پڑھا ہوئے تنخواہ لے مدینہ مدینہ کرتا رہے مسجد کی روٹیاں توڑے کس نے یہ دنیا دار منہ سے زبان اچھی ہے اچھا ہی نہیں لگتا جملہ مسجد کی روٹیاں کون سی ہوتی ہیں اللہ کے در پر بیٹھا ہوا ہے کون سی مطلب کہ وہ سودی ادارے میں بیٹھ کر سودی ادارے کی روٹیاں توڑے تو یہ سب سے جینٹل مین کہلائے گا اور ایک مسجد میں رہ کر نمامت کر کے حلال و طیب تنخواہ لے کر اپنا اپنے اپنے بچوں مان. کا پیٹ پالے تو یہ موزست نہیں کہلائے گا عزت دار نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے جی ایک اور سوال ہے ہمارے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں اس جاب سے کیا شرعی فائدے لے سکتا ہوں اور کیسے اچھا ٹیچر بن سکتا ہوں کچھ مدنی پوج رشاد فرما دیں جس میں میرا فائدہ ہو جائے حافظ محمد ذلکر نین بہاول سے آپ ٹیچر ہیں اسلام و دین کی باتیں پڑھائیں اسلام و دین کی باتیں سکھائیں وہ باتیں جو اسلامی عقائد و نظریات کے خلاف ہیں اس کی کبھی بھی تعلیم و تربیت نہ دیں اور اس معاملے میں اب اپنے طلبا کو اچھا ذہن دیں بے پردگی سے بچیں خود نمازوں کی پابندی کریں اپنے طلبہ کو نمازوں کی پابندی سکھائیں اور انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں خود اپنے ماہانہ مدنی قافلے کاف کی تاریخ کا بتا دیں اور انہیں طلبہ کو بھی مدنی قافلوں میں سفر کا ہفتہ وار میں شرکت کا مدنی مذاکر میں شرکت کا اپنے طلبہ میں مدنی انعامات کے رسالے تقسیم کر کے روزانہ فکر مدینہ کی ترغیب دلائیں مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا ان ٹھیک ہے جی یہاں ایک اور سوال ہے سوال یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ اولاد کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہوتی اب جو باپ اپنی اولاد کو گالیاں دے رہا ہے اس میں اولاد کا کیا فائدہ ہے جواب دیں نقصان ہے باپ کا بھی نقصان ہے کہ گالیاں دے کر یہ اپنے نامامل کو خراب کر رہا ہے اولاد کا بھی نقصان ہے کہ یہ اس کے سامنے اس کے والد کا امیج جو ہے وہ افیکٹ ہوگا خراب ہوگا اس کی تربیت میں بھی نقصان ہوگا اس کی اخلاق کے بھی برباد ہوں گے تو والد کا یہ انداز ہی درست نہیں ہے کہ اس کے بارے میں پھر نفع کی کیا بات کی جائے گی والد صاحب کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت اسلام و دین اور اخلاقی اقدار کے ساتھ کرنی چاہیے سبحان اللہ ٹھیک ہے جی ایک اور سوال ہے بلکہ یہ ان کی فرمائش کہہ سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نگران شورا سے انہی کی آواز میں اب یہ اہل سنت کی منقبت سننی ہے کیا جواب دیں پوری کر دیں فرمائی نظم میں پڑھ دیں نثر میں پڑھ دیں اس سے مرضی پڑھ دیں پھرتا تھا مارا مارا نہ تھا کوئی سہارا آ پہنچا میں بھی سن کر اتار رہنما ہے آ تش میں نہ جلوں گا پھر دوست میں رہوں گا جاؤں گا خلد کہہ کر اتار رہنما ہے لے جاؤں گا میں ایما شیتا تیرا چلے نا چکر تار رہنما ہیں ماشاء اللہ یہاں ایک اور سوال ہے حضور ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جدید طرز زندگی جدید لباس اور جدید فیشن اپنانے میں کیوں آخر آپ کو نقصان لگتا ہے سنتوں پر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے کہ اللہ تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا ہمیں قرآن حکوم دیا لقت کان القم فی رسول اللہ اسفت الحسن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے پیروی ہے اور دوسرا یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سنتوں پر عمل کرنے کی ترکیب شاط فرمائی اس میں بشارتیں ہیں کہ سنت پر عمل کرنے والے کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں جو محبت کرتا ہے سنت پر عمل کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں دنیا اور آخرت کی اس میں کامیابیاں ہیں کامرانیاں ہیں تو جو کامیابی کا راستہ ہے پاتھ آف سکسیس ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے میں ہے اور پھر ایک یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی سیرتوں کو اختیار کرنے کے متعلق ہمیں ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام یہ محبوب کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کیا کرتے تھے اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اسی میں ہمارے لیے سرخروئی ہے اور انشاء اللہ تعالی جب یہ بات نہ صرف عام ہوگی بلکہ اس پر مسلمان عملی جامہ پہنائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے رب کے رحمت سے کہ مسلمان کا دنیا پر غلبہ ہوگا اِنشاء اللہ تعالی. تعالی. مدینہ, مدینہ. مزید سوالات بھی کریں گے آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے یہاں پر ایک اور سیگمنٹ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں جی دکھائیے اسکرین پر بڑا آسان ہے ویسے. جی واہ جی سبحان اللہ دو الفاظ آپ کو بتانے ہیں چار غلطیوں کی گنجائش ہے تیسرا اس میں لگا ہوا ہے پیر جی پیر نہیں آپ تو آپ جی حرف بتائیں نا مطلب یہ کیا دو گلتیاں لگائیں کیا حرف راہ لکھا ہوا ہے اچھا تو آپ نے بتانا میں رہا ہے یہ غلطی ہوگی آپ کی جی چلے ٹھیک ہے نہیں نہیں تو میں نے بولا ہے پیر نہیں ہے چلو ٹھیک ہے تو پا بھی نہیں ہے یا بھی نہیں ہے چلو ٹھیک ہے پے بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ ہوا نا فیضان پیر اللہ اللہ ہے نا ملتا ہے فیضان پیر مل جاتا ہے الحمد للہ جی آخر میں ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں کہ کیا ہے اکبر بھائی میرے پاس کلک تیار ہے نا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک جی نام تو بھائی نام تو مقدس ہی ہوگا یہ آپ لفظ بتائے لفظ مقدس آپ نہ آپ لفظ بتائیں باقی سوال بعد میں کر دیں گے انشاءاللہ شاء آپ ابھی بتائیں یار آپس میں بات چیت کرنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے یار یہ ایسا لفظ گیر کیوں ہو جاتے ہیں لبے کے سلسلے میں نیچے پھرتے سواری آ جاتی وہ سامنے یہ جب دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے ببر بنے مطلب وہ معافیاں ہی مانگنے کا سلسلہ ہو رہا ہمارا اگر با ہے تو لگاتے ہیں بھائی لگائے جی با ہے اس میں با تو غلطی ہی لگے گی ایسا با نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے ایسا کہہ رہے لفظ ہے نا اس لفظ کو لے کر یعنی اس لفظ کے جو نسبت ہے نا اس پہ آپ بیان بھی کر چکے اچھا ہاں کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں اشارہ دے دیا نسبت اب کون سی نسبت ہے نسبت کلی کلو جو ہے وہ میم ہے میم میم ہے جی اس میں بتائیں جی طرح میم کا ہاں جی ہاں میم بھی نہیں ہے او ہو اللہ اکبر چیلنج حاضری میرے اسلائی بھائی ہو ذرا آئیے ذرا میدان میں بتائیے کیا ہے اس میں نقصانات ہیں سب لائف میں موبائل استعمال کرنے نہیں یہ ترکیب ہے نا یہ ساری طرف سے ہے جی یہ موبائل آپشن موجود ایک ہی اب ایک غلطی کی گنجائش ہے اور مطلب دو آپ کو لفظ بتانے لفظ بھی نہیں چلے میں اسے بہت لڈ کر دوں وہ دائرہ نہ کریں ایک مٹھائی جی بتائیں جی کیا لفظ بتائے متنی چلے میرے جو ساتھی ان کا انتظار کر رہا ہوں مدد آ جائے چلے سلمان بھائی سلمان بھائی میں مجھے لگائیں ایک مدد کریں ناظرین جو جن کے پاس میرا نمبر کیا لکھ کے بتایا گیا انہوں نے اب آخری رہ گئی ہے اچھا یعنی آپ کو نا بڑے لفظ میں سہولت رہتی ہے جس میں زیادہ حروف ہو نا ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں آپ کو سہولت ہے ابھی تو آپ نے آپ نے بلیوں میں ایسا گھیرا تھا بلیوں سے نکلے گا یہ لفظ قرآن میں موجود قرآن ماشاء اللہ قرآن میں بھی موجود ہے واہ سبحان اللہ کیا اشارہ دیا تھا کیا اشارہ ہے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیا تھا کم بیش کمو بیش اللہ اللہ اللہ اب تو گھڑی کا ٹائم بھی ختم ہو گیا آپ تو بتا ہی تھے نہیں تو با بھی نہیں ہے یا بھی نہیں ہے یا بات تو بولا ہی نہیں ہے نا میں نے میم بولا تھا میم اور با نہیں میم بھی بولا ہے با بھی بولا ہے دو بولے ایسا اردو بولے اردو میم ہے نہ بے ہے یا جیم ہے درمیان کا جیم ہے نہ چاہیے سارے بتا دیئے گے ڈال hmm. بھی نہیں ہے اس میں نہیں ہے نہیں بازو کا تو ہمیں صبر کرنا پڑتا نہیں ہے شاید چلے کچھ بھیجے بازو کا تو ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے بازو کا حاجی صاحب کو صبر میرے پاس بھی نہیں ہے بتا دیتا ہوں آپ کو با بھی نہیں ہے جیبی نہیں ہے لام لام لام ہے جی بتائے جی لام تو نہیں نہیں نہیں لام نہیںیرار سے ہی مدد نہیں ہے نام سے مدد لے لیں ہیروز بھائی صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہے نا جی حضور بتائیں لگائیں جی گھڑی لگائیں عین ہے عین اللہ یہ کیا کوئی امداد آئیے نہیں نہیں کوئی نہیں لگائیں گے عین تو ہے رہ گئےا دے پھر نہیں ایسا نہیں کرا لگا نہیں لگا دو گا نہیں ہے نا بنے گا تین قروف اچھا تو اتر رہے نہیں جیپ میں بھی نہیں چلو آئین تو آ گیا نا ہاں جی میم منا کیا تھا نا آپ نے میم بھی نہیں ہے بابی نہیں ہے میم بھی نہیں ہے بابی اے ایمان, ایمان, ایمان, والو اے ایمان والو ایمان والو ہاف اس طرح والصلاح و سبحان اللہ نماز سے اور صبر سے مدد متوجہ سبحان اللہ چلیں جی نہیں ہونا بتائیں اب آپ کیا بتا رہے ہیں سواد لگا لگائیں جی اس میں سبحان اللہ نماز سبحان اللہ مولا خطر کی, کی, کی ہے کال کی طرف آتے ہیں ناظرین وقت بھی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے آگے انشاءاللہ چلتے ہیں آپ کی کال کی طرف الحبیب صلی اللہ تعالی ادا جی السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سر سب سے پہلے سوال انہوں نے جواب صحیح دے دیا تھا کہ جو جہاں سے دیکھ رہی ہے وہ وہیں سے بولے گی چار ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ جواب بالکل درست اور صحیح تھا السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کوئی ہماری مدد کے لیے کوئی ہماری بھی مطلب وہ حوصلہ افزائی کے لیے کال آتی ہے کہ نہیں آتی آتی ہے ویسے یہ جواب تو اس نے جو کہا نا وہ میں اگر ایک جہیز سے دیکھے تو میرا جواب صحیح جا رہا مگر آپ کا مطلوبہ وہ جواب نہیں تھا کہ جو جہاں سے دیکھ رہی تھی وہاں سے بول رہی تھی ایسی بات, بات میں اور, اور اس کو آپ نے انڈوز بھی کیا تھا جی میں نے جو جہاں سے دیکھ رہی تھی وہاں سے بولے تھے اس کو پانچ نظر آ رہی تھی تو یہ جواب درست یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ انسان جہاں سے دیکھتا ہے نا وہ وہاں سے اپنا نظریہ دے رہا ہوتا ہے اور اس میں ضرور نہیں کہ ہر جو آپ نے شروع میں جو مجھ سے گفتگو کی تھی نا کہ میں بھی صحیح ہوں آپ بھی صحیح ہوں چلے آپ کا آپ کا جواب درست مانتے اور ایک نئی جہد بھی ملی ہمیں اور جو آپ نے پیچھے ساتھ فرمایا تھا نا کہ پھر میرا آئی کی لیول دیکھ لو تو وہ اس ابھی مجھے سمجھ میں آیا کہ ایک اور جہد تھی اس جواب کے علاوہ ایک اور جہد تھی جو آپ نے آپ نے جواب وہ نکالا تھا جو اس پہلی بیان کرنے والے نے جواب دے دیا یہ فیگر دکھا دیا تو وہی ہو گیا نا بات ہے آپ کا اور ہمارا ثابت ہو گیا مشاللہ ابھی آپ نے خود ہی ثابت اللہ تبارک بتا ہے وہ ماشاء اللہ فرمائے کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سوال بھی کرتا ہوں ابھی آیا کسی کیٹ والا سمجھ میں نہیں آیا والا اس کی سمجھ نہیں گھر بیٹھے ہوئے کو تو اس کا سمجھ میں یہی ہے کہ جو جہاں ہے نا وہاں سے دیکھ رہا ہے تو اس کو سیم نظر آ رہا ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نگرانی شورا سے یہ سوال ہے کہ آپ کو سلمان بھائی اور محروز بھائی اور یہ سب اتنا تنگ کرتے ہیں آپ کو غصہ نہیں آتا نہیں مجھے غصہ نہیں آتا مجھے پیار آتا بےچارے یہ اپنے آپ کو دا پہ لگا رہے ہوتے ہیں اور بعد میں سلسلے کے بعد باہر ان کو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ تم کر کیا رہے ہوتے ہو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے سلسلے کو دلچس بنانے کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے بس ٹھیک ہے خوش ہو گئے بڑی مہربانی مگر یہ ہر چیز تو وہی نا وہ نہیں ہوتی بات تو چیزیں آپ کی خود نکلتی ہیں ایسی بات ایسی بات ہے احمد رضا صادقاری ہیں جدہ عرب شریف سے ان کی والدہ ماجدہ دل کے عارزے میں ممتناہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور درازی عمر بال خیر عطا فرمائے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کال چلے جی, جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہند کے شہر جبل پور سے دل شاید اتوار ہو رہا ہوں میں جب مردی ماحول سے وابستہ نہیں ہوا تھا جب میں فیشن وغیرہ کر رہا تھا مطلب ڈانس وغیرہ کا سلسلہ رہا گناہوں بڑا سلسلہ رہا تو اس وقت میں یہ سوچتا رہا تھا کہ میں فلاں ہیرو کی طرح کروں گا میں فلاں ہیرو کی طرح بنوں گا یا فلاں کرکٹر کی طرح بنوں گا الحمدللہ للہ جب سے میں دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے وابستہ ہُوا اب میری تمنا یہ ہوتی کاش میں نگران کی طرح بن جائیں اللہ تعالیٰ میں اس کا کام ہوتا تھا فلاں مدنی ماحول میں شعبہ کی بارگاہ میں فرما دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یقیناً اس میں آپ کی باتوں میں میری حوصلہ افزائی ہے مگر دعوت اسلامی کی سالمیت اور اس کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے میں یہ عرض کروں گا اور اپنی طریقت کو مضبوط کرنے کے لیے میں ارض کروں گا کہ ایک ذہن بنائیں کاش کہ میں پیر صاحب جیسا بن جاؤں ان شاء اللہ تعالی اس کے جو فوائد دعوت اسلامی کو اور آپ سب کو جو میسر آئیں گے اس کو بیان بیان نہیں کیا جا سکتا یہ میری مدنی التیجہ ہے اپنا رول ماڈل اپنا آئیڈیل صرف پیر صاحب کو بنائیں ایک کو بنائے آتے جاتے کو کیا رول ماڈل بنانا اللہ جی نو جینا مدنی فل ہے جی سوال ہے سب یہاں پر ایک کہ یہ بتائیے صرف تعلیم حاصل کرنے میں فائدہ ہے یا صرف ہنر حاصل کرنے میں فائدہ ہے تعلیم ایک بندہ کو صرف تعلیم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے لگا ہوا کئی تعلیمی یافتہ تو شاید آپ کو بے روزگار ملیں گے لیکن ہنر والا شاید آپ کو بے روزگار نہیں ملے گا ہنر سیکھنے پہ لگا ہنر ہونا چاہیے تعلیم جو جائز اور درست ہو وہ ہونی چاہیے ٹھیک مگر ہنر ساتھ ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی کیونکہ ہنر سے انسان جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے ہاتھ پیر مار لیتا ہے بے روزگاری نہیں دیکھتا محتاجی عموماً نہیں دیکھتا ہنر آدمی کچھ نہ کچھ اپنا گزارا کر لیتا چاہیے صاحب آپ کا کوئی ہنر ہے کوئی آپ نے کوئی ہنر سیکھا ہے کہ یہ یہ میں کام چاہیں تو کیا سیکھیں گے آپ کو کوئی ہنر ہے یہ ہنر میرا ہے یہ میں جانتا ہوں بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک ہنر ہے یہ تو سب سے بڑا ہنر ہے آگے بڑھتے ہیں باپو کا سوال باپو کا جواب نہیں نہیں آپ نہیں ہنر تو بہت سارے طرح کے ہوتے ہیں نا یہاں جو میں جو جس پروفیشنلزم کی طرف اگر ہم بات کریں تو ہنر کی آدمی کے سب سے میری نظر جو ایک مین ہنر جو اللہ نصیب کے رام میں ہونا چاہیے وہ یہ کہ محنت کرنے سے پترانا یا ڈرنا نہیں چاہیے صفت ہوئی نا جی یہ تو عادت ہوئی بندے کی تو طبیعت ہوئی ہنر حضور. حضور. تو نہیں میں یاس کر رہا ہوں اگر آپ محنتی ہیں نا جی. تو آپ سیکھ لیں گے کچھ اگر آپ محنتی نہیں ہیں تو صرف بات ہوگا تو آپ نے یار میں یہ یہ کرنا چاہتا ہوں میں یہ کرنا چاہتا ہوں وہ اس کے اندر محنت کرنے کی نہ صلاحیت ہے نہ طاقت ہے وہ پڑا رہتا ہے بالکل مطلب نڈال سا اور نہ نکلتا ہے نہ کرتا ہے نہ سوچتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا اور چاہتے تو سب ہیں کہ وہ جس سو رہیے آپ مقیم تو کرتا ہے لیکن سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ کے اندر اب محنتی ہو یا نہیں ہو اگر اب محنتی ہو تو پتھر بھی اٹھا لو گے چونا بھی لگا دو گے کل رنگ والے کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاؤ گے کسی کے مطلب کے کھڑے کے پیاس بھی کاٹ لو گے کسی کی سبزی بھی صاف کر د گے آپ کے اندر سب سے پہلے تو محنت کرنے کا وص ہونا چاہیے اب محنت کرنے کا وص ساتھ میں ہے تو جہاں بھی آپ کو جائز و طیب کام نظر آتا ہے آپ اس کام میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے نا تو یہ یہ چیز جگہ بنا لینا جگہ جگہ آپ کی بن جائے گی رہی بات مزید یہ کہ آپ کون سا مطلب کہ ہنر تو بندہ چلانا ہے نا یہ <تصالح> بڑا کام ہے یہ ہنر جو ہے یہ ہنر آ جائے نا یہ آتا ہے آتا ہے دعا کرو جتنا آتا ہے آتا ہے بہت ماشاءاللہ ہم تو دیکھتے یہ مطلب کیا وہ جی پیشے والے خوش مشورہ کروں میں کیا ہنر سیکھوں آپ مجھے مشورہ کیا اور ان میں محنت کروں گا بھرپور محنت کروں گا میں آپ مجھے بتائیں کون سا ہنر سیکھوں مشورہ یہ بت کیا ہنر سیکھو کوئی بھی جائز سیب ابھی جائز سیب تو ابھی آپ نے فرمائی دی نا جائز سیب تو بہت, بہت اس کا دائرہ ابھی آپ نے فرمایا بہت وسیع دنیا یہ ہونا چاہیے آپ کو ہنر سیکھنے پہ لگائیں گے تو یہ مدری لگانا نہیں ہے اسی بات مشورہ کر رہے ہیں وہ بھی چلے نہیں جائیں گے ابھی جواب ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیا بولنا چاہیے مجھے چلو جب آئے تو پھر بتا دیجیے حضرت عثمان غنی اور دلہ تعالیٰ کا تو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عملی کی کوئی چار ایسی صفات کے شاید فرمائیے جو آپ ان کی شخصیت سے لیتے ہوں حیا سخاوت آہا دو ہو گئیں گئی تین اس میں قوت جا برداشت جا اور برد سب آ گیا اور تلاوت قرآن کریم اور قبر کی یاد پر رونا اللہ پانچ اور بھی ہیں بہت ساری وصاف ہیں لیکن یہ چند سر دس دو آئیں کہ الحیا و شعبۃ من المان ایمان کا شعبہ ہے اور عثمان سب سے زیادہ حیا کرنے والے ہیں رضی جی اللہ تعالی عنہ ہو جی اور قرآن کریم میں جامع القرآن آپ کو کہا گیا قرآن کے حوالے سے کہا جاتا جمعے جمع سے قرآن جمع کرنے کے حوالے سے اور جب شہادت ہوئی تب بھی قرآن کی تلاوت نے مصروف تھے اور فلم برد باری کے کہ اتنا بڑا آپ کے خلاف ایک محض قائم ہوا مگر آپ نے شہادت تو دے دیسلمانوں میں خونریزی نہیں ہونے دی اور بڑے بڑے فتنوں کے دروازوں کو آپ نے بند کر دیا اور انداز آپ کی شخصیت اتنی خوبصورت تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے پیارے انداز سے صابائی کرام صدیقی اکبر و فاروق اعظم کے ساتھ جلوہ فرماتے اور اس میں عثمان گنی رضی, رضی اللہ عنہ جب حاضر ہے دربار رسالت ہوتے ہیں تو آپ سمٹ گئے آئے آئے اور فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جیسے فرشتے حیا کرتے ہیں بجلی مبارک پر کپڑا تو, <laughs> تو یہ آپ کے صاف ہیں جو بند جگہ میں بھی جب غسل کرتے ہیں تو اللہ سے حیا کے سبب اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں ہاں سمیٹ لیتے ہیں تو اتنا مطلب کہ ان کے اندر ایک حیا کا ایک جذبہ پہ سخاوت اتنی کہ اللہ کی اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے خوب خوب دیا خوب دیا اور بشارت لے کہ اب عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ ایک رہے آل شامل کرتے ہیں شلور الحبیب شل اللہ, اللہ, صلح علی صلح علی صلح علی اللہ شلور جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اسلامی بھائی نے نگران شراء سے سوال کیا ہے کہ اسلامی بھائی آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ کو گسا تو نہیں آتا یہ بھی اس لیے کرتے ہیں تاکہ پروگرام میں دلچسپی پیدا ہو سکے لوگ شوق سے دیکھ سکیں باقی ان اسلامی بھائیوں کے بھی بہت خدمات ہیں دعوت اسلامی کے لیے یہ پروگرام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب دعوت اسلامی والوں کی خیر فرمائے ہمارے پیر و مرشید کا سہایا ہمارے سروپر تعبیر تک سلامت رکھے مہروز بھائی وہ کہتے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھ ہے پر نہیں طاقت پرواز اگر, اگر رکھتی اگر رکھت اگر ہے اگر تو, دی رکھتا دی. رکھتا تو چلے آپ کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی بڑی بڑی مہربانی جی بہت شکریہ جزاک جی. اللہ اللہ آپ کو کال لے لے شاید مبارا مبارا کچھ اور آیا ہو جی دی جی دین جی کال ایک کال اور دے دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد ساجد تاریخ سی لنکا کے شہر کولمبو سے حاجی صاحب الحمدللہ میرا وتھ فیملی یہاں 26 ماہ کا جدول ہے تو یہاں پر میں نے کولمبو کے اندر سری لنکا میں امیر اہل سنت سے بہت زیادہ لوگوں کو محبت کرنے والا پیار کرنے والا پایا جیسے ہی باپا کا ذکر ہوتا ہے امیر لسنت کا ذکر ہوتا ہے الحمد ان اسلامی بھائیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ امیر السنت کا نام لیتے جائیں تو جو مدنی کام ان سے کروانا ہے یہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اب یہ فرمائیں کہ جو امیر لسنت سے اتنا پیار کرنے والے ہوں اتنی محبت کرنے والے ہوں تو کس طرح ان سے مدنی کام لیا جائے اس حوالے سے کچھ ہماری تربیت فرمائیں ہم آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں ادا فرمائے اس حوالے سے ہماری تربیت فرمائے کہ باپا باپا اگر ہم کریں گے تو اس سے تنظیمی طور پر ہمیں کیا فائدہ ہوگا دیکھیں امیل سنت کا ذکر خیر کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی محبت دل میں اور مزید بڑھے کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ محبت اطاعت لاتی ہے جتنی محبت زیادہ ہوگی اطاعت کا جذبہ اتحاد بڑھتا چلا جائے گا پھر امیل سنت کی اطحت جتنی زیادہ آئے گی یعنی آپ کی کہی ہوئی بات کو عملی جامہ پہنانا اسی کے دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھے گا آپ کہیں مدنی کافلوں میں سفر کرو تو محبت سفر بھی کروائے گی اور یہ ساری, ساری محبتیں جو ہیں وہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ ایک اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں اس کے دین کی طرف بلاتے ہیں اسلام و دین و شریعت کی طرف بلاتے ہیں تو ہم اس شخصیت سے محبت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف ہمیں بلائے اور وہ پیر صاحب ہوتے ہیں ہمارے امیر سنت بھی انہی میں شامل ہیں تو اب یہ کہ جو جتنی امیر سنت سے محبت کر رہا ہے تو وہ امیر سنت کی بنائی ہوئی اور یہ اپنے خون پسینے پس سے سینچی ہوئی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی کام کو بھی آگے بڑھائے گا جس کو اپنے باپ کی محنت اور کوششوں کا کی قدر ہوتی ہے ہو وہ اپنے باپ کے کاروبار کو آگے لے کر چل رہا ہوتا ہے تو جب ہمیں امیر سنت محبت اور ان کی اس قربانیوں کی جب قدر کریں گے تو انشاءاللہ ان کی اس تحریک کو بھی لے کر ہم آگے بڑھیں گے سستی کم ہوگی چستی زیادہ ہوگی اور مدنی کام کو انشاءاللہ کرتے چلے جائیں گے تو محبت و پیار سے ان مدنی کام لیتے رہیں اللہ کی رحمت سے مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا ان کی کال سن کے میرے ذہن میں شیر آیا کہ دین کی نوبت ایسی بجائی جھوم رہی ہے ساری خدائی اللہ, اللہ میری رسمت کو سلامت رکھے اور ہمیں ان سے ثابت فیض کرنے کی توفیق کالس بھی ہیں میسجز بھی ہیں وہ ہمارا بھی. اس کے دام پذیر ہے مدن چین اپنے سجیشن سے اپنے آر, اپنی آرا سے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے اچھی اچھی اگر ہوں تو وہ بھی بتائیے انشاءاللہ شاء آپ کی مشاورت پر اور آپ کے مفید مشوروں پر انشاءاللہ ضرور ہماری ضروری ان شاء تو بڑا بیان ہے مجھے مشاورت نے اشارت فرمایا ہے منگل کی رات نو بجے باب المدینہ کے جو جملہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ہے یہ ان شاء اللہ عالمی مدین مکر مدینہ میں آئیں گے برائے راست اس بیان کو بھی آپ سننے کی نیت کہیں کل امبی نے سنتیں بھی ترغیب دلائی تھی ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس بیان میں آپ کو اللہ تعالی کے انبیاء کرام صحابہ کرام اولیا کرام کے بڑے پیارے خوبصورت سے واقعات سننے کو ملیں گے انشاءاللہ اللہ آنے والے منگل کو بارہ تاریخ کو رات نو بجے ان شاء اللہ تو جو آ سکے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں فیضان مدینہ آئے. جو بھی باب المدینہ میں رہتے ہیں میں سارے عاشقۂ رسول کو فیضان مدینہ آنے کی دعوت دیتا ہوں آپ فیضان مدینہ آئیں اور برائے راست بھی یہ ہوگا ان اللہ تعالی اسے ضرور سننے کی کوشش کیجئے صلو ولی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ